بسم اللہ الحمد للہ وسلم وسلم علیہ وسول ہوگئے رحمد اللہ, اللہ علیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من کا رحمد اور علمیاں کی تذکی نفس کے تعلق سے ایک چوتھی نشست اور وقت چونکہ کم ہے عنوان کافی تفصیل طلب ہے موضوع اس لیے شیخ گزارش کریں آپ تمام حضرات سے کہ آپ پرسکون انداز میں بیٹھے رہیں سوالات کم ہوں تاکہ شیخ زیادہ سے زیادہ اپنے علم سے ہم تمام کو مستفی فرمائیں اس سے میں تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ شہر کے جو باتیں ہوں اس کو بغور سنیں اور سوالات کم کرنے کی کوشش کریں اللہ کو نافی ستھرا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس موضوع کے تعلق سے زیادہ سے زیادہ سننے اور اس پر عمل کرنے کی قوفلہ فرمائے اور بادہ کالمت چل رہی ہیں عمل کے اندر اخلاص کے تعلق سے اور اسی موضوع کو شیخ آگے بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ سکھوائیں گے اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں حمل میں امر میں برکتہ پڑھائے رحماند اللہ من شرور انفسنا ومن سيئة عمالنا من يهدي الله فلا مضل له من يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهديه محمد صلى الله عليه وسلم وشغل الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السبيل علي من الشيطان الرجيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة رب حدا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علم ينفعنا اللهم جل أعمالنا كلها صالحا وجعلها لوجهك خالصا ولا تجعل لحد فيها شيئا رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل من لسان قبلی بما وعلمنا ما اخلاص سے متعلق گفتگو چل رہی تھی اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک تمام اعمال میں سب سے پہلے جو چیز مطلوب ہے وہ اخلاص ہے اور تسکیے کا سب سے بہترین طریقہ یا انسان کے نفس کے تسکیے کا سب سے پہلے نمبر پر جو چیز مطلوب ہے وہ ہے اخلاص اس لیے اللہ تعالی نے سورہ شمس میں تسکیے کے بعد سورہ لیل میں اخلاص کی تعلیم دی عما الحد انتہا وجہ یا رغ کسی بھی نعمت پر کوئی بدلہ نہیں ہے یعنی کسی بھی عمل کا کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر یہ کہ اللہ کی رضا حاصل کی جائے تو ان قریب اللہ راضی ہو جائے گا یعنی اخلاص کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوگا اور یہ بات آپ کو اچھی طرح معلوم ہے اللہ کے فضل سے کہ اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی وجہ مین اللہ اکبر اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی نعمت ہے اور اللہ کی رضا مندی جننے سے بھی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والوں کو جننے سے پہلے جس چیز کی ڈگری دی وہ رضامندی سورہ توبہ کی آج نمبر سو صابق مہاجدین اب الصار ودین احسان اخلاص کے معنی بھی. اور اللہ فرماتا ان اللہ ان ال إِنَّ اللہ انہ علیہسی اجرا محسنین محسنین کا اجر کو اللہ تعالیٰ سے آئے نہیں کرتا احسن ان اللہ یحب المحسنین اللہ فرماتا ان اللہ الدین تخوال اللہ احم محسن اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو محسنین ہے محسنین یا مخلصین کے معنی میں ٹھیک ہے نا بلکہ اخلاص کی بنیاد پر ہی قرآن کا فرم ہے ہدایت بھی ملے گی اللہ فرماتا ہے سورہ لقمان سورہ لقمان کے آغاز میں آیات الحکیم تل کام ہودوں رحمت المحسن ہودوں رحمت مخلصین اخلاص اصل اخلاص کی بنیاد پر طلب علم کی راہ میں جو مشقت ہوتی ہے اس مشقت کا برداشت کرنا بھی اللہ آسان کر دیتا ہے اور گزشتہ درس میں آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ مسع السلام نے اخلاص کے ساتھ خضر کی تلاش میں نکلے طلب علم کی تلاش میں نکلے اور مسا علیہ السلام کی نیت یقیناً خلاص پڑتی کیونکہ اللہ نے ان کی تعریف کی ان نہ کانخلسم وکانہ رسول نبی اللہ آپ لوگوں کو جیسا خیر ہے بہت اچھی بات ہے بدغر فلکدہ موسا ان نکان مخلسم وکانہ رسولن نبی مخلص اللہ نے کہا اچھا مخلص بھی تو کہہ سکتے تھے تو دونوں قرت ہے اللہ کے لیے مخلص بنے تو اللہ نے ان کو مخلص بنا دیا سبحان اللہ الحمد للہ ولا اللہ یعنی اللہ کے لیے انہوں نے اپنی نیتوں کو خالص کیا تو اللہ نے ان کو مخلص بنا دیا اخلاص اخلاص کا پیکر بنا دیا مخلصین مندر میں شامل کر دیا اور اسی طرح اللہ نے یوسف علیہ السلاۃ والسلام کی تذکرے میں جب عزیز کی بیوی نے جب ڈوڑا ڈالا اور فحاشی و بے حیائی کی دعوت دی بند کمرہ تھا دروازہ بند تھا وخل لقت الفاوا خل ل قوت سے دروازہ بند کر دیا وکالت ہری تلک وفیقی رات نقرا وکالت ہی تلک آؤ ادھر تو کون سی چیز تھی جو مانے تھی برائی سے زنا اور صحاشی کے فتنے سے رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی اس لیے کہ یوسف علیہ السلام دنیا کے سب سے خوبصورت انسان تھے لقدوتی یہ من الجمال دنیا کی آدھی خوبصورتی دی گئی اسلم شریف کے حدیث ہے کیا اس لیے اللہ نے بچایا کہ کریم ابن ال کریم ابن الکریم ابن الکریم یعنی یوسف بن یعقوب بن اساق بن ابراہیم نہیں اللہ نے فرمایا فذلك لنصرف عنه السوء انه من المخلصين. اللہ تعالی نے ان سے بے حیائی اور برائی اور فحشی کو دور فرمایا اس لیے کہ اللہ فرما تو ہمارے مخلصین میں تھے پہلی خیرت مخلصین یعنی انہوں نے اخلاص اخلاص کا پہلو انہوں نے تھاما اور اخلاص کے دامن کو انہوں نے مضبوطی سے تھاما تو اللہ نے ان کو مخلصین میں شامل کیا اللہ نے ان کو خالص کر دیا جب خالص کر دیا تو اس اخلاص کی برکت سے اللہ نے فحاشی اور بحیائی کے فتنے سے بچایا تو ہم سب اگر اخلاص پیدا کریں گے تو چینلوں کی برائی اور نیٹ کی برائی اور فیس بک کی برائی اور واٹس کی برائی اور گھر کی برائی اور روڈ کی برائی اور سڑک کی برائی دائیں بائیں آگے پیچھے کہتے ہیں فلاں جگہ چلا کچھ نہیں ہے اخلاص پیدا کرو دو سارے فطرے سے نکل جاؤ گے اللہ پرما <سلام> یا الدین علی کو منف سکو لا یبر من ضل اذا تری تم اے ادہ در تم ملی ایمان ادہ تدئی تم ملی یعنی ایمان کے ذریعے ہدایت پاؤ اخلاص کے ذریعے ہدایت پاؤ ہدایت پر استقامت نصیب ہو جائے پوری دنیا گمراہی میں مبتلا ہو جائے اور پوری دنیا دائیں پیچھے سے تم پر حملہ کرے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور اللہ نے یوسف علیہ سلاح تو السلام کو تخت و تاج کا مالک بنایا سارے حاصل بھائیوں کو زلیل و خار کر دیا اور اللہ نے اس مقام پر بیٹھایا اس میں بھی اخلاص کا اثر تھا محسن بمانا مخلصین اللہ کے ساتھ احسان اخلاص ہے اور بندوں کے ساتھ احسان ہے بندوں کے ساتھ بھلائی کرنا ٹھیک ہے یہ وقت آئے گا پھر احسان کے اوپر گفتگو کریں گے احسان کتنے معنی میں آتا ہے لیکن احسان کا پہلا حصہ ہے اللہ کے ساتھ اخلاص اور بندوں کے ساتھ احسان بھلائی اس لیے احسان کی تعریف کی گئی انتحم اللہ کا ترا فعلم اس لیے اللہ نے سلاۃ وسلام کے بارے میں فرمائے کہ مدتوں چلتے رہے نہیں تھکی جب تک منزل نہیں آئی ان کو بھوک اور پیاز کا احساس بھوک اور پیاز بھائی السلام رحمۃ اللہ بھوک اور پیاز کا احساس نا. نہیں اور یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے کیا کام کیا امام مسلم نے کیا کیا امام ترویدی نے کیا مدتوں چلتے رہے ایک ایک حدیث کے لیے پیدل سفر کیا یہ اخلاص تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی وشاعتوں اس کو مسخر کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تمام مسائل کو آسان کر دیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا اخلاص تھا ابن قیم رحمہ اللہ الوا من الکلیم الطیب میں کہتے ہیں کہ ایک دن میں اتنا لکھتے تھے وہ کاتب کاتب یعنی جو منشی ہوتا تھا کاتب ایک ہفتے تک صاف نہیں کر پاتا تھا یہ اخلاص تھا زندگی میں برکت تھی اس لیے نیتوں میں اخلاص اگر ہو جائے تو انسان اگر کوئی عمل چھوٹ بھی جائے تو اخلاص کی برکت سے اللہ اس عمل کو پورا کر دیتا ہے اب مثال ان نفل مدی نہ ترجال الما صرف تو مسیر انولا قطعات ہوا تھی عزم تبوک میں بہت سے صحابہ شریک نہیں ہو سکے عزر کی بنیاد پر لیکن ان کی نیت تھی ان کی نیت ہی نکلنے کی لیکن وہ عزر کی بنیاد پر نہیں نکل سکے آپ نے فرمایا کہ مدینے کے اندر کچھ لوگ ہیں جو تمہاری طرح جنہوں نے قطع ساف... وادیاں قطع نہیں کی مشقتوں کو برداشت نہیں کیا بھوک اور پیاس انہوں نے نہیں برداشت کیا دشوار گزار گھاٹوں سے نہیں گزرے لیکن پھر بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں یعنی مہانا فلاج محکم فلاج تمہارے ساتھ اجر میں شریک ہے عذر. عذر کی بنیاد پر اس لیے اگر نیت میں اخلاص ہے اور تحجد کی نیت سے اگر سوتے ہیں اور تحجد نہیں پڑھ سکے تو تحجد کا سواب ملے گا کہ نہیں ملے گا من نام بھی من نام بھی قیام لو سو جائے اور اس کی نیت قیام الگ فغل اور اس کی آنکھ لگی رہ گئی نہیں بیدار ہو سکا تحجد میں لیکن نیت ہے تحجد پڑھنے کی تو تحجد کا سواب ملے گا کہ نہیں بولیے آپ نیت تو درست کریں ہم ہم لگاتے الارم کے موٹھیں گے بالکل آزان سے پانچ منٹ پہلے یا نہیں تو آزان کے نماز سے پانچ منٹ پہلے یا جماعت کے بعد اس لیے کہا وکان ہے نا وہ ارے یہ ہی اللہ کی طرف سے صدقہ ہے سونا اللہ کی طرف سے صدقہ ایک آدمی جماعت پانے کے لیے چلتا ہے اور اس کی نیت ان کو جماعت پانا ہے لیکن کسی وجہ سے ٹریفک آ راستے میں زہما ہو گیا اچانک رکاوٹ ہو گئی میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کو جماعت کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا بالکل صحیح حدیث ہے حدیث ترغیب کی جس نے اچھی طرح وضو کیا سنت کے مطابق وضو کیا اس کی نیت بھی اللہ کی عمل میں بھی احسان ہے عمل درست ہے نیت میں بھی احسان ہے اخلاص ہے پھر مسجد میں آئے دیکھا ہے لوگ نماز پڑھ چکے ہیں آتا تو اس کو ان لوگوں کے کاجر و سواب ملے گا جنہوں نے جماعت کے ساتھ دمز پڑی مکمل سواب ملے گا یہ دلیل ہے ان لوگوں کی بھی یہ میرا منہج نہیں ہے لیکن میں بتا رہا ہوں یہ ان لوگوں کی بھی دلیل حدیث ہے جو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جماعت ہونے کے بعد دوسری مسجد, مسجد میں جماعت ثانیہ نہیں ہے جب تمہاری نیت ہے تو جماعت کے سوا ملے گیا لیکن دوسرے دلائل ہیں تو خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ آتا اللہ جرمان وہاں رہا اس لیے صرف کا یہ مشہور قول ہے نیت علمومن خیر من عمل ہی مومن کی نیت اس کے عمل سے مومن کی نیت اس کے عمل سے اب ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ہمارے اندر بھی نہیں ہے لیکن اگر یہ نیت ہو کہ ہم کو حدیث حفظ کرنا ہے یا بخاری یاد کرنا ہے مسلم یاد کرنا ہے یا ہم کو جو ہے پختہ فقیر بننا ہے اور وہ کام ہم نے شروع کیا اور مکمل نہیں ہو سکا سوا بھی ملے گا اور اللہ اس کو مکمل بھی کرے گا اللہ مہن قیم نے سم بات کیا رکھ لو اللہ میرا ارادہ نہیں تھا میرے بھائی لیکن باتیں آتی ہیں اس کے بعد پھر دوڑنا بھی ہے آپ ساتھ دیجئے تنگی اور خوشی میں دونوں میں ساتھ دیجئے امام ابن قیم کا استدلال ہے میری یہ نیت نہیں تھی کہ میں اتنی تفصیل بتاؤں لیکن آگے بات تو سنیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کے بارے میں کیا کہا بھائی ولی دلی کی لطح ولید اللہ اللي غلام ہوا بیابی ابراہیم رات مجھے بچہ پیدا ہوا میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر رکھا تو وہ خاری کی مدت میں مر گئے مر گئے نا بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بھی جارو ہوئے جو مشہور واقعہ ہے ان ال... ان فراق ابراہیم اللہ بارک فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا اظہار کیا آنکھیں ڈب دب ڈبا رہی ہیں اور دل غمگین ہے اور ہم وہی بات کہیں گے جو اللہ کو راضی کرے اور ابراہیم ہم تمہاری جدائیگی پہ مغموم ہیں غمگین ہے آپ نے کیا فرمایا اندل الجنہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی متعین کر دیا ہے حدیث بخاری کے آپ ادھر ادھر نہیں جانا چاہ جا سکتے آپ آپ ادھر, ادھر ادھر نہیں سوچ سکتے ان لوگوں اللہ نے اس کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی رکھا شیخ نے امام ابن قیم رحمۃ اللہ اسے اس استدلال کرتے ہیں کہ جس طرح ابراہیم کے لیے دودھ پلانے والی رکھا ہے کیونکہ کی بنیاد پر اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر اللہ کی راہ میں لگتا ہے اور اللہ کی رضا کی راہ میں لگتا ہے اور وہ کام مکمل نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ عجر بھی دے گا اور اللہ اسے مکمل بھی کرے گا اور ایک اور حدیث میں آپ کی سکون قلب کے لیے اور آپ کے کی کیا کہتے ہیں تحفے کے طور پر گفٹ کے طور پر پیش کرتا ہوں حدیث اللہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سہی میں نقل کیا آپ لوگ سن رہے ہیں یا ادھر ادھر گھوم رہے ہیں کب ٹائم ختم ہو کے بھاگے جی جی جی جی جدا کل ہے عیسا اسلام آخری زمانے میں نازل ہوں گے ٹھیک ہے یہ حدیث سنیے اطفال جدا کل ہے اطفال المنی نے فل یقف ابراہیم اور سارا قیامت مومنین کو جو بچے ہوتے ہیں نابالغ صورت میں شیروخاری کی مدت میں جو مر جاتے ہیں تو جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ میں ان کی ابراہیم اور سارہ علی الحمد السلام کفالت کرتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں ان کی پرورش کرتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے ماں باپ کے حوالے کریں گے یہ حدیث ہے اسلام کی دلیل ہے کہ آپ مکمل کرو آپ درس ادورا چھوڑ کے جاؤ گے تو یہاں بھی ادھورا وہاں بھی ادھورا اور آپ درس مکمل کرتے ہو کورس کو پورا کرتے ہو پھر بھی اگر کمی رہی تو اللہ سواپ بھی پورا کرے گا اور عمل بھی پورا کرے گا اللہ اس لیے کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کوئی کام شروع کرو تو مکمل کرو آپ دورے کے لیے آتے ہو تو پورا کر کے کیوں نہیں آتے دو دن ٹائم لے کر کے بھاگ رہے ہیں لوگ ارے بھاگ رہے تو بھاگ کے جاؤ گے کہاں فصر رو یہ حدیث یہ حدیث آپ کو بھاگنے نہیں دے گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا احدکم ان اللہ اذا عمل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کام کرے تو اس کام کو پختہ کرے یعنی مکمل کرے مکمل کرے کمپلیٹ کرے کمپلیٹ سمجھ میں آئی بات اس لیے یہ بہت اہم ہے اور نیت اگر صحیح ہوگی اور آپ کو اللہ نے کسی کو مال دیا کسی کو علم دیا کسی کو علم اور مال دونوں دیا اور کسی کو علم اور مال دونوں نہیں دیا ان تمام کا اثر نیت سے جڑا ہوا ہے بہت اہم حدیث پیش کر رہا ہوں ابھی غور سے سنیے ساری حدیثیں اہم ہیں لیکن ہمارے لیے اس میں بہت پیغام ہے سنیے غور سے حدیث صحیح و ترغیب کے اندر ہے جتنی حدیثیں پیش کرتا ہوں یہ میرے علم میں ہوتی ہے کہ یہ حدیث یاد و سی حسن ہے چلیے ان دنیا لیا اور نفر دنیا چار آدمی کے لیے پانچواں کسی کے لیے نہیں دنیا کس کے لیے ہے چار لوگوں کے لیے نمبر ایک و دونوں نمبر ایٹ ایسا آدمی جس کو اللہ نے علم بھی دیا اور مال بھی دیا وہ یہ تقیفی اور علم کے اندر اللہ سے ڈرتا ہے یعنی اللہ کا حق ادا کرتا ہے عمل کرتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے وہ سعلفی رحمت وی عالم اللہ فی حق صلا رحمی کرتا ہے علم ہے تو سیلا رحمی کرنا رشتہ داری کو جوڑنا اور اللہ کے جو حقوق ہے اس کو بھی ادا کرتا ہے یعنی زکات دیتا ہے حج کرتا ہے لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمان صلی اللہ علیہ وسلم فاردہ مناظر نیت صحیح رکھو گے نا علم اور مان ہے اور علم کے مطابق عمل کرو گے اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے صرف زکوات نہیں زکوط کے علاوہ بھی حق ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی اور ہیں اور بھی حقوق ہیں یہ آدمی بازا بیا افغل المنازل لوگوں میں سب سے افضل ہے چلو آپ تو کہیں گے اس کو تو مال بھی ہے علم بھی ہے لیکن ایک ایسا آدمی ہے جس کو مال نہیں ہے عبد الرض اللہ علما و لبی مالا ایک ایسا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا لیکن مال نہیں دیا اور اکثر علماء جو ہوتے ہیں نا وہ کیا ہوتے ہیں دولت مند نہیں ہوتے اکثر ایسا ہوتا ہے کوئی ضروری نہیں لیکن اکثر آزمائش تو ہے نا مولویوں مال اور علم بہت کم جمع ہوتا ہے آپ دیکھ لو ٹھیک جی ہے جی نا, نا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ محدیدی سے تراجو حاط العبانی میں اللہ البانی نے اس کو ضعیب کہ بار میں تراجو کیے کہ منحب دنیا ہو ابرب آخیرتی جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا وہ امن احب آخرت ابر دنیا اور جس نے اپنی آخرت سے محبت کی آخرت کو ترجیح دیا اور دنیا کو نقصان پہنچائے تو ابرو بلفانی للباقی باقی رہنے والی آخرت کے لیے دنیا کو نقصان پہنچاؤ کو کو کوئی مشکل نہیں تو یہ سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جس کو اللہ نے علم دیا مال سے محروم رکھا مال کا مطلب یہ نہیں کہ فقیر بالکل ہے نہیں مطلب اتنا نہیں ہے کہ خرچ کرتا رہے ہر طرف دائیں بائیں لیکن علم کے مطابق اللہ سے ڈرتا ہے اور تمنا کرتا ہے لو ان نری میں فلان اگر میرے پاس مال ہوتا تو ہم بھی یہاں پر یہ روشن جو چہرے جو دور علمیہ اور دور شریعت چلانے والے غربا اور مساکم کی خدمت کرنے والے رمضان میں بیواؤں کا وظیفہ دینے والے یتیموں کی کفاظت کرنے والے اگر ہمارے پاس بھی ہوتا تو ہم بھی کرتے نا کافی یتیم فری جن تو ہم بھی عمل کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بھی سب سے افضل ہے یہ بھی لوگوں میں سب سے افضل ہے فاضرحما سوا پہلا آدمی اور دوسرے نمبر کا آدمی فاضرحما سوا دونوں کا اجر کیا ہے برابر, برابر, برابر ہے فوب عمل ہی وہ پہ اللہ, اللہ الاخلاص سکن اللہ عمر اللہ پہلے آدمی نیتی کی بنیاد پر یا عمل کی بنیاد پر اور دوسرا آدمی نیک نیتی کی بنیاد پر اس مقام پہ چلا گیا اور نمبر تین وحابدن رزک اللہ علما تیسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالی نے مال دیا لیکن علم سے محروم رکھا فیکسی میں نہیں لا ينتقي في ربه ولا يسلفيه رحمه فيتخبط في ماله يعني ان الله كما عقد करता ना مد تو عقد करता ना रिश्तो فهذا باخث المنازل سب سے انسان سب سے بہترین انسان ہے لوگ چوتھا آدمی عبد الله الله مالا ونسک علم اللہ نے اس کو علم سے بھی محروم رکھا اور مال سے بھی محروم رکھا لیکن دیکھتا ہے آرام طلبی کو دیکھتا ہے عیاشی کو دیکھتا ہے کتنا طلبی کو دیکھتا ہے لوگوں کے آرام کو تمنا کرتا ہے کہ یار ہمارے پاس بھی مال ہوتا ہے ہم بھی عیاشی کرتے ہم بھی گھومتے ہم بھی جو ہے فحاش و بے حیام ہوتے حرد اللہ کے نبی فرماتے فویس روحما سوا دونوں کا گناہ برابر ہے تیسرا آدمی اپنی بدعمنی کی وجہ سے اور چوتھا آدمی جو ہے نیت کے فساد کی وجہ سے سب سے بہترین مقام پہ آپ فوراً سوال کرو مولوی بڑی بربڑ کرتے ہو تو پھر حدیث ہے کہ جب تک انسان عمل نہیں کرتا گنا نہیں لکھا جاتا ہے بھائی حدیث ہے نا بھائی جب انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی لکھی جاتی ہے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو برائی نہیں لکھی جاتی جب تک برائی نہ کر لے برائی کی جاتی ہے تو ایک برائی لکھی جاتی ہے تو یہ کیسے ہوا برائی کرنے سے پہلی برائی کیوں لکھی گئی اس لیے کہ دونوں میں فرق ہے ایک انسان برائی کا ارادہ کرے اور ایک انسان کے دل میں نیت ہو دونوں میں فرق ہے دل میں ارادہ ہونا اور ایک پختن نیت کر لینا وہ بات دل میں جاگوزی ہو جائے جڑ جا پکڑ لے اور اس کے اوپر انسان مکمل اپنے ارادے کو مضبوط کر لے تو اس کے اوپر مکمل گرفت ہے تب تو قاتل اور مقتول قلعہ مفنار ہے یا نہیں قاتل و مختول دونوں جہنم میں کیوں جائے گا بھائی قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائے گا کہ نہیں جائے گا قاتل اس لیے جائے گا اسے مرڈر کیا مقتول کو کیوں کیوں یہ ان حکن حریف اللہ قطع اس لیے کہ اپنے ساتھی کے قتل پر ہے نہیں اس لہذا نیت کا بہت گہرا دخل ہے اللہ تعالی ہم سب کی نیتوں میں اخلاص ادا فرمایا اور بہت محنت کریں ہم سب میں, میں نے آزادی طور پر اس بات پہ غور کیا اگر زندگی میں کوئی کام نہیں ہو کوئی بڑا کام نہ کر سکے تھوڑا بہت لیکن کوئی نعمت نہیں ملے ساری چیزیں میں گھاٹا ہو جائے صرف اگر ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا ہو گیا نا تو ہمارے دنیا اور آخرت سنور جائے گی سارے مسائل حل ہیں اس کے سارے مسائل ہیں اور اسی لیے ہمارے اسلام کے پاس اتنی کتابیں نہیں تھیں اتنے بکلیٹ نہیں تھے اتنے مکتبات نہیں تھے اتنے ان کے پاس افراد نہیں تھے ان پیدل چلا کرتے تھے قلم دوا سے لکھا کرتے تھے گمنامی کی زندگی گزارتے تھے لیکن وہ اخلاص کی نعمت سے بحرور تھے اور اخلاص کی خوشبو ان کے دلوں کے اندر تھی رگو ریشے میں سرائط کی ہوئی تھی اس لیے تھوڑا دنیا میں کام کیا لیکن اللہ نے اس کو کش دن قی و فرحا پھر سما بنا دیا جناب عادی اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی کہ اللہ نے کا وجالنا في ضروری نبوت بول کتاب اللہ نے ضروریت میں کتاب اور نبوت دونوں کا سلسلہ جاری فرمایا ہمیں اب مخلص ہوں گے تو ہماری اولاد بھی مخلص ہوگی اور ہماری اولاد کی بھی اللہ حفاظت کرے گا وہ کا نبو چلیے چلیے آگے چلیے ذرا جس دل پر اللہ اور آخرت کی محبت غالب راہد کا ہر عمل اور جمش عبادت یعنی اس کی ہر حرکت عبادت کے حکم ہو جاتی ہے اور اس کا عامر سراپا اخلاص ہو جاتا ہے مگر جس وقت اس پر دنیا کی محبت جاؤ اقتدار کی تکبر تک غرور مختصر یہ کہ اللہ کے سب ہر چیز غالب ہو جاتی ہے پھر اس کی تمام زندگی کے اندر یہ رنگ سراحیت کر جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی نماز اور روزہ بھی اخلاص کے جوہر سے خالی رہتا ہے مگر نہ دیجیے دی مطلب ہم پڑھ رہے ہیں رفتار میں لیکن آپ برا مت مانیے تھوڑا اجازت دیجیے رفتار لیکن میں تشہیر کر دے رہا ہوں اختصار سے ایک انسان ہے جس کے اوپر دنیا سوار ہے اب مثال دیتا ہوں اب تنخواہ ملتی ہے ریال گنتا ہے وہ ریال گنتا ہے نا تو ہمیشہ دماغ میں ریال ریال ریال ریال ریال پیسہ پیسہ ہمیشہ وہی دماغ میں بات رہتی ہے اور ہمیشہ جب پیسہ آتا ہے تو اس کی طبیعت اچھی ہو جاتی ہے ہمارے ایک صاحب تھے ان کو پہلے وہ پیسہ گنتے تھے ادارے میں ٹھیک ہے تو وہ لاکھوں روپیہ گنتے تھے اور بہت کام اللہ ان سے لیا اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے اور ان ایمان کا خاتمہ فرمائے ابھی سوچنابی علی اتفاق سے ان سے منصب چھین لیا گیا بحف المال کا منصب کیا کیا گیا چھین لیا گیا اس کے بعد میں اتنے سخت بیمار پڑے کہ سارے ڈاکٹر جواب دے دی دیے کہاں کہاں گئے تو کسی نے شاید مشورہ دیا ہوگا مدرسے کے بڑے ذمہ دار کو یا اس سے بڑے کہ بھائی یہ, یہ جو ہے نا اس کا علاج جو سے نہیں ہوگا اس کو پیسے کی مار مارو <laughs> جس کی مار مارو ہمارے <تصف> ایک استاد کہا کرتے تھے کہ جو, جو بات سے نہیں مانتا اس کو لقمے کی مار مارو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ٹیکنیک بڑے مخالفین لوگ جب نہیں مانتے ہیں نا آپ کی بات تو اس کو لقمے کی مار مارو یعنی اس کو کھلاؤ تو پیسے کی مار مارو یعنی پھر اس منصب ان کو فائز کیا گیا اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جھوٹ بولنا نہیں تو ابھی ماشاءاللہ جف جب جب پھر منصب رائے اور نوٹ گننا شروع کیا وہ بیماری ختم ہو پیسہ ایک نشہ یہ کیا ہے دولت ایک نشہ ہے اور اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں بھی موجود ہیں کہ اس کا نشہ کبھی اترتا ہی نہیں جس سے کتے کا جو کاٹا ہوتا ہے نا کٹا ہوا جو خطہ جس کو اگر کاٹ لے اس کا زہر جو ہے کر جاتا ہے اسی طرح دنیا کی محبت اور دنیا کی جو, جو،, جو،, جو فدائیت ہے اس کا ایسا زہر ہے جو آدمی کے اندر سراہد کر جاتا تھا جلدی نہیں نکلتا ماں بے بان جایا و شرفی لیدینی یعنی جس طریقے سے دو بھیڑے کو بھیڑیا دیکھیں آپ لوگ بھئی آپ لوگ چڑیا خانہ گئے ہیں یا نہیں کتنے آدمی ہیں جنہوں نے بھیڑیا نہیں دیکھے ہاتھ تو ڈاکٹر سب لوگ دیکھے ہیں تو یہ بھیڑیا کس کا دشمن ہے ان الشیطان شیتان زیبل انسان کا نیبل غنم شیطان انسان کا بھیڑیا ہے جس طرح بھیڑیا بکری کا دشمن ہے تو دو بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے بکریوں کے ریوڑ میں تو وہ دو بھیڑیے کتنا نقصان پہنچائیں گے اور یہ میں دیکھا کہ ایک جگہ بکریوں کا ریوڑ تھا اور اس کو ٹھیک سے بند نہیں کیا تھا ایک یا دو بھیڑیا آیا اور بکریوں کو کھا گیا تھوڑی بکریاں بچی وہ میں دیکھا مطلب میرے گلبرگہ کی بات تو جس طرح بکریوں کے ریوڑ میں دو بھیڑے کو چھوڑ دیا جائے تو جتنا نقصان ہوگا اس کی جان ختم ہوگی اور اس کا مالی بھی نقصان ہوگا اور بکریوں کا جانی نقصان ہوگا کچھ سے زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ من حرس المرع ال المال انسان دولت کا ہریش ہو جائے اور عہدے اور منصب کا لالچی ہو بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جو علم اور فضل کے مقام پر فائز تھے اور دنیا ان کے علم کی گواہی دیتی لیکن عہدہ اور منصب ملا تو ان کے علم اور ان کی صلاحیت خاک آلود ہو گئی اور جو قال رسول اللہ کہتے تھے وہ سیاست کے ایوانوں میں اور سیاسی لیڈروں کے پاس جھکنے لگے اس لیے کبھی بھی عہدہ اور منصب کی حرف نہیں کرو اور دولت اور پیسے کی حرض نہیں کرو اللہ سے مانگو ضرور ربنا دینا فی دنیا حسنا اور فی الحال خدت حسن وکنا ردار کیوں اس لیے کہ دنیا مال کی اگر لالچ ہمارے اندر آئے گی اور عہدے اور منصب کی جو لالچ آئے گی تو اس میں سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ اخلاص کا جو جوہر ہے یا تو ختم ہو جائے گا یا آہستہ آہستہ مفقود ہوتا جائے گا یا تو کم ہو جائے گا بہت یا نہیں تو بالکل ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ پر شیتانا کہ فتنے کا ہم شکار ہو جائیں گے شیطانوں کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا کیوں اس لیے کہ جو انسان کسی خوبی سے مالا مال ہوتا ہے اور اس نعمت کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ حرب العالمی اس پر شیطانوں کو مسلط کر دے اعوذ باللہ اخلاص پیدا کرنے کا علاج یہ بتایا گیا کہ نفس کو لذت کی چیزوں سے دور رکھا جائے دنیا محبت کو تر کر کے آخرت کی طرف یقین ہو جائے نظرت کی چیزوں سے دور رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ شادی نہ کرے لنگوٹ بن جائے یہ مطلب نہیں ہے یہ نہیں کہ بھئی اب گوشت کھانا چھوڑ دو نہیں یعنی اب مثال کے طور پر آپ چار روٹی کھاتے ہیں اور اس کے بعد تین ایک مچھی بھی ہے اور گوشت بھی ہے اور اس کے علاوہ کیا ہے کڑھائی گوشت بھی ہے تو اتنا نہیں کھاؤ تھوڑا کم کرو رغبت کم رکھو نبی صلی اللہ علیہ دسترخان پر دس سبزیاں نہیں ہوتی تھیں یعنی کفایت کرو تعینات والا کام کرو جس سے کام چل جائے یہ مطلب ہے اور دنیا کی محبت کو ترک کر کے آخرت کی طرف یکسو ہو جائے جس وقت یہ جذبہ اور روح کسی پر غالب ہوتی ہے پھر اخلاص کا پیدا ہونا آسان ہو جاتا ہے یعنی اب کھاؤ بھی تو اس لیے تاکہ جس میں قوت ہو تاکہ ہم اللہ کی کیا کریں عبادت کریں اور اس نیت سے اگر ہم کھانا کھائیں گے اور پانی پیئیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا نہیں ہے حدیث اس لیے سے کھائیں کہ طاقت پیدا ہو پانی تاکہ جس میں قوت آئے ان اللہ کی عبادت کرے لوگوں کے کام آئے تو پھر حضب المال کی حدیث ہمارے لیے اور آپ کے لیے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ و فیحمد علیہ السلم اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک مرتبہ کھانا کھائے اور اللہ کی تعریف کرے اور اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک مرتبہ پانی پیے اور اللہ کی تعریف کرے بہت سے عمل انسان بڑی محنت سے کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے ہاں یہ سوال اس, اس حریض کے مسئلے میں میں بہت دنوں تک گرفتار تھا نہیں میرا ذاتی معاملہ ہے میں کتنے لوگوں کے بعد دوڑا جامع اسلامیہ میں اب صاحب جو القسیم میں دائر ہے میں اس لیے پھر بنگالی یعنی کشن کے علاقے کے دائر ہیں ان سے پوچھیے گا میں کہاں کہاں دوڑا شکبد المسین عباس کے پاس دوڑا شخب الرضاق کہاں کہاں تو اس لیے کہ میں جب نکلا تھا اس زیلت والی جماعت میں تین دن کے لیے جو نکلتے تھے اس میں بتایا گیا تھا کہ پہلا رقمہ کہاں چھیڑا بھائی پہلا لقمہ منہ میں ڈالو تو سبحان اللہ اور حلق کے پاس جائے تو الحمدللہ اور نیچے اترے تو اللہ اکبر اور ہمارا جو امیر تھا وہ کل الجہالہ سے فارغ تھا جہالت کے کالج سے فارغ تھا قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا میں جہاں لیکن اس کو کتاب یاد تھی کہا کہ میں ستائیس سال جماعت میں رہا ہوں وہ زبانی پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ بہرحال ان کی مغفرت کرے جاہل آدمی تھا اور ہم لوگ کتابیں دیکھتے تھے تو بتانا یہ کہ اس نے ہم کو تعلیم دی کہا کہ تم نے جو تقریر کیا نا یہ دلیل کے ساتھ یہ نہیں چلے گی یہ چھ نمبر کی تقریر نہیں ہوئی وہی میرا اول اور آخری معاملہ تھا اس کے بعد تو الحمد للہ اللہ نے بچا لیا کیونکہ میں اس لیے نکلا تھا عرب کی جماعت آئی تھی تو میں نکلا ان کے ساتھ عربی سیکھوں گا بولوں گا بہت پہلے کی بات ہے میں پانچویں کلاس میں پڑھتا تھا اس سے تھوڑی زیادہ ہوگی خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہ یہ حدیث بھی دلیل لیتے ہیں ہر لقمے پر میں نے پوچھا مشاعت سے کہا, کہا کہ نہیں لکما نہیں ہے اخلاق کہتے ہیں یہ کھانے کو کہتے ہیں وجبہ وجبہ کا مطلب وجبہ ہے وجبہ ایک مرتبہ اب وجبہ کا مطلب تھوڑی ہی نہیں آیا کہ بھائی ایک لقمہ کھاؤ تو وجبہ ہو گیا یعنی پورا کھانا وجبہ ہوتا ہے تو اخلاق کا مطلب ایک مرتب مکمل کھانے کے بعد اللہ کی طرف ہر لقمے پر نہیں میں بعد میں کے بعد دوڑا تھا کہ ہر لقمے پر پڑھ سکتے ہو ہم یہ سب سکھنا والا نہیں چاہیے ہم کو شیخ عبد الرزا کے پاس گئے سمجھ میں آیا نا میں بہت لوگوں کے پاس گیا کلیت العزیز کے طلبا کے پاس گیا تو انہوں نے کہا نہیں حدیث کا مدلود یہ ایک مرتبہ مکمل کھانے کے بعد الحمد للہ کو دلیل رسول الحسن جو کھانا کھائے اور کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے الحمد للہ اللہ ابوداؤد کی روایت ہے اللہ اس کے پسل گناہوں کو یعنی سجیلا گناہوں کو معاف کر دے گا یہ مطلب الحمد للہ کھانے کے بعد ہے الحمد للہ مبارک ہو رب ربنا الحمد للہ اللہ تمنی وفانی و جالنیسلم حسن درجے کی حدیث ہے ان یہ سب کھانے کے بعد پی ہر لقمے پر کہاں سے ہے ارے جو لوگ ہر لقمے پر الحمدللہ کہتے ہیں یا سبحان اللہ کی تعلیم دیتے ہیں انہی نادان بھائیوں کو یہ نہیں معلوم کہتے ہیں کہ ہر لقمے الحمدللہ کہو لیکن سلام نہیں کر سکتے سلام کا جواب کیا ہے عقل کا اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی حدیث سے جتنا دور رہے گا اتنا ہی اس کی عقل میں پر پردہ پڑتا ہے اتنا ہی بے وقوف ہوتا ہے نادان ہوتا ہے بڑے بڑے لوگ اللہ رحم کرے مجھے موقع مت دو آپریشن کرنے کا کیا ہاں اس لیے کہ کھانا کھا رہے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کھانا حلق میں پھنس جائے گا کہاں <تصف> چھیڑتے ہیں آپ اس سب بات کو <متصف> <احنا تصف> اللہ رحم کرے چلیے اللہ ہدایت دے اللہ ہمیں دی رب دیکھو پھنس دے اللہ کا شکریہ اللہ تیرا شکریہ یار اخلاص پیدا کرنے کا علاج بتایا گیا نفس و لذت کی چیزوں سے دور رکھا جائے دنیا محبت کو ترک کر کے آخرت کی طرف یکسو ہوا جائے جس وقت یہ جذبہ اور وہ کسی پر غالب ہوتی ہے تو پھر اخلاص کا جذبہ پیدا ہونا آسان ہو جاتا ہے بہت سے عمر انسان بڑی محنت سے کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے اور اس کی طرف سے دھوکے ممتلا رہتا ہے کیونکہ اس نے ابھی تک اس کے نتائج بد کو دیکھا نہیں ہے انسان سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے لئے کر رہا ہے لیکن شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے یا کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص سے محروم کر دیتا ہے کیونکہ بعض ایسے گناہ ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے جیسے سب بہلے حسب البغا حسب کو برباد کرتا ہے اور اعمال میں قلبی اعمال بھی اور جسمانی اعمال بھی اور قلبی اعمال میں سب سے افسر احمل کیا ہے اخلاص گناہ اور اللہ کا یہ قول یاد رکھیے یہ صرف مقلدین کے لیے ہاتھ نہیں پیش کرو بلکہ پرمن تفسیر تفسیر قرطبی یادین اللہ رسول عبد الرحمٰ ایمان مالو اللہ کی ادا کرو رسول کی ادا کرو اپنے آپ مال گزائے مت کرو اس کا مطلب کیا ہوا یہ تو صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی یعنی صحابہ کو خطاب کیا گیا کہ خبردار تم یہ مت سمجھو کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت والی مالیا کام ہو جائے گا نا اپنے عملوں میں احسان پیدا کرو استقامت پیدا کرو اگر گناہ کرو گے تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے اس لیے حسن بصری ہے امام حسن بصری حضرت انس بن مالک کے قابل فخر اور ما اور چمپئن شاگرد جن کے بارے میں حضرت انس کہتے تھے کہ ہم بھول گئے ہیں مسئلہ ان سے پوچھیے آپ سنیم الحسن فہم مقد حافظ اور مسینہ آخری عمر میں بہت ساری باتیں میں بھول گیا ہوں میرے شاگرد سے پوچھو مولانا یعنی اس سے پوچھو مسئلہ حسن بشری اس کی تفسیر کرتے ہیں گناہوں میں پڑھ کر کے تمہارے اپنے امال کو ضائع مت کرو جنان. یعنی گناہوں کی وجہ سے تمہارے امال جس طرح نیکیوں سے اللہ تعالی بہت سارے گناہوں کو دور کرتا ہے اسی طرح بعض گناہوں سے اللہ نیکیوں کو ضائع کرتا ہے ایک حکایت یہ ہے کہ ایک صاحب ہمیشہ سطح میں نماز پڑھتے تھے ایک روز اتفاق سے کچھ تاخیر ہو گئی اس لیے انہوں نے دوسری صف میں نماز ادا کی اور انہیں لوگوں کی وجہ سے دوسری صف میں نماز پڑھتے ہوئے بہت ندامت دامنگ ہوئی سمجھ میں آ رہی بات سمجھداری میں بات آ رہی ہے چلے جزاک اللہ خیر پھر ان کو یہاں پر یہ احساس ہوا کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے پر خوشی اور دل کی راحت اس وجہ سے تھی کہ لوگ اس کی طرف دیکھتے تھے اخلاص کا معاملہ بہت ہی نازکان کاسئلہ ہے لا الہ الا انت انی یعنی ایک ایسا آدمی جو ہمیشہ سفید اول میں نواز پڑھتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثی رستہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے پہلی میں اور آزان دینے میں کتنا ثواب ہے تو لوگ اس کے لیے قرآن اندازی کریں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف میں جو دائیں طرف ملتے ہیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ دعا کیا اور بائیں طرف ملنے والوں کے لیے پہلی صف ان کے لیے آپ نے ایک مرتبہ دعا کی ان اللہ عمرہ کا تو سلون اہلا مزہ دائیں طرف ملنے والے جو ملتے ہیں یا اگنی صفوں میں ملتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت نازل کرتا ہے فرشتہ ان کے لیے مفرت کی دعائیں کرتے ہیں لیکن اتنا عظیم کام کر رہے تھے اور اتفاق سے پہلی صف چھوٹ گئی تو ان کے دل میں یہ شرمندگی ہوئی لوگ ہمیں کیا کہیں گے اس کا مطلب یہ کہ ان کے دل میں شیطان نے یہ سوٹ پوائزن ڈال دیا تھا یہ سوٹ پوائزن ایٹاسار ان کے دل میں شیطان نے ڈالا تھا کیا کہ یہ جو تم نماز سفید میں جو پڑھ رہے ہو تاکہ لوگ تم کے کیا کہیں کہ پکا سچا نمازی کہیں اس لیے ریاکار جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا ان اول من منتساروں جہرم میں سب سے پہلے جہنم کی آگ بڑھگائی جائے گی آپ کو معلوم ہے نا حدیث مسلم شریف میں ہے اس حدیش بو ہریرا بے ہوش ہو جاتے تھے نش نس جر بے ہوشی تاریخ پھر ہوش میں آتے پھر پھر حدیث بیان کیا انہوں نے پھر بے ہوش ہوگا تین مرتبہ بیان کیا تین مرتبہ بے ہوشی تاری صحابہ کتنا ڈرتے تھے اللہ سے کہ آکار سب سے پہلے وہ عالم ان بے علم ہی لمیا حمل زبرتا جو علم رکھتا علم کے مطابق عمل نہیں کرتا بت پرستوں سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا جہنم میں ڈکائی جائے گی جی تین لوگوں سے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا عالم اور تاریخ اللہ نے والا اور سخی جوان جس نے تینوں بہت افسر ترین ہمارے لیکن نیتوں کے فساد کی وجہ سے امن میں فساد ہوا اور جہنم میں سب سے ایسے ڈالے جا رہے ہیں حضرت معاویہ بھی بے ہوش ہو جایا کرتے جیسا کہ جامع الم الحکم میں امام ابن رجب نے کہا ہے اور صنعت پہ کلام کیا گیا لیکن تاریخی روایات میں اہل علم کے اندر وہ شدت نہیں ہوتی بہرحال یہ صحابہ اور سلب کا عمل ہے کہ حدیث جب سنتے تھے تو ان کے جسم پر کیا اثرات ہوتے تھے قلب پر کیا کیفیت ہوتی تھی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ اکبر ان کا کیسا ایمان تھا اس لیے پھر ان کو احساس ہوا کہ پہلی سب میں نماز پڑھنے پر خوشی اور دل کو راحت اس وجہ سے تھی کہ لوگ اس کی طرف دیکھتے تھے اخلاص کا معاملہ بہت ہی نازک ہے ریا اور نمود سے بہت کم عمل پاک صاف ہوتا تھا کمی لوگ اس کی طرف سے ہوشیار اور حضرہ ہوشیار بھرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو اس کی توفیق مل جائے اور اس سے قافل ہی لوگ قیامت کے دن اپنی اچھائی برائیوں کی شکل میں دیکھیں گے ان عیتوں سے یہی لوگ براتے ہیں گرچہ یہ بات ہے لیکن آپ لوگ نا, نا امید مت ہو نامید نا ہی کفر ہے انسان محاسمہ کریں کہ کہیں اندر میرے اندر یا کاری تو نہیں ہے دکھاوا تو نہیں ہے اکیلے میں اور کچھ پوشیدہ اعمال بھی کرے پوشیدہ تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اگر اس کے اندر جو بھی جراثیم ہیں ان جراثیم کو اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا ختم کر دے گا بہت سارے ہمارے جس میں جراثیم آئیں گے نہیں پانی کے اندر بھی ہے کھانے میں بھی ہے دہی میں بھی ہے کس میں کس میں تو وہ جراثیم ہم کو نقصان پہنچاتے ہیں اللہ نے حفاظت کا انتظام کر دیا تو یہ یاکاری والے جو جراثیم ہیں اگر ہم کوشش اور محنت کریں گے تو وہ بھی کیا ہو جائیں گے قرآن کی دلاوت سے ذکر سے دعاؤں سے استقفال سے اور ہمارے محاذمے سے وہ سارے جراثیم کیا ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے ڈائٹ مر جائیں گے ان شاء اللہ اب وہ تو جہاں پر ضرورت ہے وہ تو بتا دیا گیا میدان جنگ میں اب یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے آپ اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ اتر یہ کاری ہوئی لیکن دنیاوی اعتبار سے آپ اچھے لباس اچھے پوشاک میں جاتے ہیں تو یہ صحابہ نے بھی کہا کہ ایک آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اس کا جوتا حسن اس کا جوتا اچھا اس کا کپڑا اچھا, ہو کا کپڑا اچھا ہو تو آپ نے کیا فرمایا ان اللہ جمیلب الجمال اللہ جمیل خوبصورت خوبصورتی کو پسند کرتا ہے لیکن صحابہ صنب تمام معاملات جو بھی خوبصورتی اختیار کرتے تھے جن میں نیت شرط نہیں ہے دنیا کے امور میں نیت دنیاوی کاموں دنیا میں نیت شرط وہاں بھی نیت درست رکھتے تھے تمہیں جہاں تک نیوئی جو امور ہیں جس کا تعلق عبادت سے نہیں عام لباس اور پوشاک سے ہیں تو اس پر آپ کو گناہ یا ثواب نہیں ہے لیکن اگر آپ اس لیے اچھا کپڑا لباس پہنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تو اس پر بھی آپ کو ازر ملے گا اب کوئی کہا ہے کہ نہیں ہم کدو کھائیں گے حالانکہ اس کو کہا ہے ڈاکٹر نے کہ تم کو کیا کھانا ہے گوشت کھانا ہے مچھلی کھانا ہے یہ سمجھ کر رہے صرف کدو ہی کھائیں گے تو میرے بھائی یہ ٹھیک نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کو نہیں کھایا سب نہیں کھایا آپ نے لوگوں کو کھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند ہے تبھی سنت آپ کو لیکن اگر کوئی اور چیزوں کو کھاتے ہوئے کبھی کبھار کدو اس لیے کھاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر بھی اس پہ آدر ملے گا ان میں بنا لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ جو کدو کھائے گا اس کا جو سباب یا گوشت کھائے گا اس کو گنا ہے یا ادب نہیں ہے آپ یہ بیان نہیں کر سکتے نیت کی جو شرط ہے وہ عبادت میں نیت کی جو شرط ہے عبانت اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے دنیا و امور میں اب ایک آدمی غسل کرتا ہے یعنی کپڑا ایک آدمی جو ہے بدن پر ایک آدمی غسل کی نیت سے غسل کی نیت سے وضو کیا اور جس طرح غسل کیا جاتا ہے تو وہ نیت کے مطابق اس نے غسل کیا ہے تو اس کا غسل غسل ہوگا اور ایک آدمی گرمی کی وجہ سے سر میں پانی ڈال دیا غسل کی نیت نہیں کی تو اس کا غسل اس کا غسل ان دلیل ان ملام تو بہ یعنی انسان کی نیت ہو تو آدات بھی عبادات بن جاتے ہیں سمجھ میں آئے گی آگے بات انسان کی نیت اگر درست ہو تو آدات بھی کھانا پینا بھی یہ سب کیا ہو جاتا ہے بن جاتا ہے اسی لیے اگر انسان کی نیت درست ہو تو ابھی جب فلوس بھیجتے ہیں نا شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی ماشاء اللہ جب فلوس بھیجتے اس پر بھی ثواب ہے اللہ کے نبی فرماتے ان نقل تنفقا نفا قتم تب تکلی بھی آو جہ اللہ, اللہ, اللہ میرا دن ہر چیز پر جو خرچ کرتے اس پر بھی حضرت سوا ملے گا اگر اللہ کی رضا کی نیت یہاں تک کہ بی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے اس پر بھی حضر ہے نہیں ہے ایران فخر رجحاص کو تو رضا بھائی صاحب یہ حدیث بھی بخاری کی ہے یعنی بیوی بی بی بچوں پر خرچ کرتا ہے اور نیت صحیح رکھتا ہے اس پر بھی حضر ہے تو بہت اہم مسئلہ ہے یہ بہت ہی گہرا مضمون ہے سمجھ میں آئی بات تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے تم اضلاع راؤ کوشش کیجیے محنت کیجیے ہاں بالکل یہ کب کہا تھا المتشب اعظم ہوتا کلاب مزدور یعنی وہ سوکن ہے جس کو شوہر نے کپڑا نہیں دیا لیکن وہ اپنی طرف سے یعنی ٹیپ ٹاپ کرتی ہے تاکہ شوہر کو اپنی طرف کیا کرے مائل کرے تاکہ اس کی توجہ کس سے ہٹ جائے اس کی شوقن سے ہٹ جائے میری طرف مائل ہو جائے تو اس کے بارے میں کہا گیا کلا بے سب اس کی مثال ویسی ہے جیسا کہ دو جھوٹے یعنی کپڑے پہننے والے جھوٹ ہے یعنی اس کو گناہ ہو تو اسے اس کا تعلق نہیں ہے یعنی اگر انسان اگر عورت سے مصینت اختیار کرتی ہے تاکہ شوہر اس کا جو خوش ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی پہچان بتائی مصطفی بعد نبات اللہ خیر الجدے ان امر علیہ نظر عیل سررت یہاں وہی ایمان کی تقوی کے بعد سب سے عظیم نعمت جو بندے کو دنیا میں ملی وہ نیک عورت ہے اللہ ہم سب کی عورتوں کو نیک بنائے اور جو جو شادی نہیں کی اللہ ان کو نیک اور خوبصورت ترین عورت ادا کرنا نیک عورت کی پہچان کیا ہے ان اب بہت سے لوگ ماشاء عمر زیادہ ہو گئی ہمارے ہمارے بھائی عبد الرحمان وغیرہ بھی جانتے ہیں اللہ ان کی مشکلات کو حل فرمائے بہت سے لوگوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے اسانی فرمائے ان کو مذاق کے لیے کہتے ہیں یار ان تیرے کمال میں تم کوئی کمی نہیں اسی برس کے ہو گئے شادی نہیں ہوئی جنری شادی کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسانی فرمائے تخمے کے بعد سب سے اہم چیز جو بندے کو ملتی نیک عورت انیک عورت کی پہچان جب دیکھے تو خوش کر دے جو عورت گندی رہے گی صفائی ستھرائی نہیں کرے گی مسواک نہیں کرے گی اچھے کپڑے نہیں پہنے گی ٹیپ ٹاپ نہیں کرے گی اس کو اس سے دیکھ کر خوشی ہوگی بناری بات نا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب رات میں اپنا آؤ بیوی بی کے پاس تو لیٹ سے آؤ لے تستحد مغیب آدر کیا ہے یار سب بھولتے جا رہے ہیں اللہ رحم کرے یعنی تاکہ جو عورتیں غائب ہیں وہ ترم مشاثر یعنی اپنے بالوں کی زیب و سینت کر لے بناؤ سنگھار سنگھار کر کے تمہارے لیے اچھی بن کر کے رہے اسے اچانک میں چاہو پہلے سے اطلاع کروائی بات تو عورت زیب و زینت نہیں کرے گی تو کیا کرے گی لیکن زیب و زینت میں اگر اس کی نیت میں فساد ہے جو کپڑا اس کے پاس نہیں ہے شور نہیں دیا اضافی کپڑا استعمال کرے تاکہ اس کے ذریعے اپنی سوکن کو دھوکہ دے یا اپنے بڑھ چڑھ کر کے آگے جائیں تاکہ اس کا ہاتھ مارے اس بنیاد پر اس کی گرفت ورنہ جتنا اس کو اللہ نے دیا ہے شوہر کی طرف سے ملا ہے اور اس کی نیت صحیح ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں فصل الحاطات حافظات بیما حافظ اللہ اللہ کے بھی احتاط گزار ہو شوہر کی بھی اعتبار ہو تو الحمدللہ اس کو بہت اگر ثواب ہے یہ سارے سوالات لکھ کے رکھیے کیونکہ آپ ہمارے پرانے دوست ہیں ہم آپ کے پاس مل جائیں گے کیونکہ ہم کو کتاب میں کچھ کون کیا ہے کمی پہلے عدیض نہیں تو اس کے لیے تو بہرحال ہم لوگوں کی یہ جواب کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہے یعنی ماحول بنانا پڑے گا اس کے لیے ہم لوگوں کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا کچھ نمونے پیش کرنے ہوں گے اس میں سے دو چند لوگ ہیں جو نیک سال ہے غریب لڑکوں کو اپنی لڑکیاں دیں اپنی بہنیں دیں اور نمونہ پیش کریں تو تربوزے کا رنگ دیکھ کے خد... تربوزہ رنگ پکڑتا ہے نہیں سمجھا خاموش تکلی رہ ہے نمونہ پیش کرو نا آئیڈیا پیش کرو کہاں گہلو تلا تھا اب دیکھیے انہوں نے کلپ بھیج برا بارک اللہ فکر. ایک آدمی نے کتنے میں شادی کر لی بھائی اپنی بچی نمونہ پیش کرو نا بھائی نمونہ پیش کرو میں نہیں نام لینا چاہ رہا ہوں لیکن ہمارے علاقے میں سب سے پہلے تلک اور جہیز اور کٹرم کی جو بدت پیدا ہوئی میرے علم میں وہ ہمارے گاؤں سے شروع ہوئی ہے گاؤں کے بغل سے سب سے پہلے آغاز گاؤں سے چپان سے لیکن جن لوگوں نے تلک اور جہیز کو ختم کرنے کی تحریک برپا کی اور اس کے لیے کون کون بڑے بڑے علماء کو بلائے اور بڑی تحریک لوگوں سے ہاتھ اٹھوایا بہت جوشیری تقریر ہوتی تھی لوگ روتے تھے رولاتے تھے سب ہوا وہ سب میں نے دیکھا لیکن جو سب سے بڑا تاریخ تھا وہ خود اسی ہزار روپیہ لیا آپ نہیں ہم بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کیا اثر ہوگا لیکن اس کے برائے میں جانتا ہوں کچھ لوگوں نے جو مدارش سے پڑھے نہیں تھے غریب لوگ تھے یا ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اللہ نے علم دیا انہوں نے سنت کے مطابق شادی کی اس کے دیکھا دیکھی بے شمار شادیاں چند لوگوں جنہیں حقیر سمجھ کر بجا دیا تم نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی یہ خموش تبلیغ ہے نمونہ چھوڑو اثر چھوڑو کردار چھوڑو میں نے شہر ابن سہمی تھا ہم لارے سے سنا تھا یہ جملہ جملے کو جا سکتے تقریر پر یہ جملہ بھاری ہے کیا کہا تو معلوم ہے اب تعبیر ابولا بل اقوال کردار کا اثر جو پڑتا ہے وہ ہزاروں تقریروں سے زیادہ پڑتا ہے سمجھ میں آئی بات تو اس لیے کردار یہ بنائیں اور کچھ لوگ اس میں ارادہ کریں کہ ہم اپنی بہنوں کی شادیاں یا اپنی بیٹی کی شادیاں ہم غریب سے کریں گے فصفر بے دادی سے کریں گے ارادہ ہے اپنی نیت کو درست کرو بھائی اذا خضع من انترضون دين واخلاقهم فزوجوه الا تفعلوا تكنفن فتنه في الارض وفساد كبير الا تفعلوا تكون فتنه في الامه وفساد كبير الا تكنوا تكون فتنه في الامه پھر مرتبہ اپ نے فرمایا صلی الله علیه وسلم پھر بھی انہیں یہ حدیث جس کے دین اور اخلاق سے راضی اسے شادی کراؤ نہیں کرو گے زمین میں فتنہ اور فساد ہوگا اس لیے تحریک برپا کرو کے لیے نمونا تھوڑا اس کے لیے کوشش کرو ان شاء الله باذن اللہ سوالات لکھ کے ایک صاحب ہمیشہ سطح میں نماز پڑھتے تھے تو ہو گیا نا چلیے یہ یاد ہے وہ بتا رہ اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جن کا گمان بھی نے نہیں تھا جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی برائیاں ان پر کھل پڑیں گی چلیے آگے چلیے فلحل ملا سلید عمر اللہ ابو الساؤ کے حیات آنے شروع نہ میرا چشمہ وہاں دیجیے مجھے تھوڑی کہیں کہیں تکلیف ہو رہی ہے ایک منٹ تھوڑا رک جائے گا ایک منٹ وہ چشمہ کہیں باہر ہی اوپر ہی ہوگا کیونکہ میں ذرا آپ لوگوں کی کیا خواہش ہے تھوڑی اسپیڈ بڑھانے کی اجازت نہیں ہے اسی کی اسپیڈ یا نہیں نہیں اسی سے پہلے میں چالیس سے شروع کرتا ہوں لیکن آپ لوگ سنیے سنیے اخلاق کے متعلق اخوال اخلاق کے متعلق یعنی سرب کے اخوال اب تک پرانی آیات سنی حدیثیں آپ نے یعقوب اب یعقوب کون ہے میں نے تحقیق کی نہیں معلوم سلف میں سے کوئی نہیں کہا کہ مخلص آدمی کی پہچان کیا ہے مخلص آدمی کی نشانی ہے کہ اپنی اچھائیوں کو ایسے ہی مخفی اور خوشیدہ رکھے جیسے اپنی برائیوں کو مخفی اور خوشیدہ رکھتا ہے اچھا آپ کیسے جانیں گے کہ آپ کے اندر اخلاص ہے کچھ پہچان ہونی چاہیے تو کوئی آدمی تہذیب پڑھتا ہے تو اس کی تمنا یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے پیر اور دوبارہ کا روزہ رکھتا ہے تو یہ اس کی کوشش رہے کہ کسی کو پتا جیسے بال سرف کے بارے میں آتا ہے عالمت داؤد بھی ابھی ہند تھے یا کون کہ چالیس سال تک انہوں نے نفری روزے رکھے لیکن کسی کو پتا کھانا لاتے تھے گھر سے بیچ میں بانٹ دیتے تھے اور شام میں لوٹتے تھے چالیس سال تو جس کا ظاہر اور باتیں ایک ہو جس طرح برائی چھپانے کو انسان ناپسند کرے برائی کو چھپاتا ہے اسی طرح سے اپنی نیکی کو چھپائے نمبر ایک سوسی نے کہا اخلاق اخلاص کا نظر نہ آنا ہے کیونکہ جس نے اپنے اخلاص میں اخلاص کا مشاہدہ کیا تو اس کو اخلاص اخلاق کے اخلاق کی ضرورت ہے یعنی یہی لفظ ہے مند رہا نف سے ہی الخلاص اخلاص اخلاص جس نے اپنے اندر اخلاص کو پایا اس کا اخلاص اخلاص کا محتاج ہے عمل کو خود پسندی اور ریا ان یعنی سے پاک و صاف کرنے کے متعلق جو کہا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل میں اخلاص اور سچائی کی طرف نظر کرنا بھی خود پسندی اور ریا ہے یعنی یہ محسوس کرے کہ میرے اندر تھوڑا بہت تو ہے نا اخلاص میں نے سنا ہے بہت لوگوں سے سنا کہ ہمارے اندر اخلاص ہے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے ادارہ جو قائم کیا کس کے ساتھ قائم کیا ہے لا یہ جز چاہے وہ جتنا بڑا آدمی ہو یہی ریاکاری ہے اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے ان کی بھی ہماری بھی یہ درست نہیں ہے اور یہ بات جملہ آفات میں سے ہے اور خالص تو وہ ہے جو تمام ایبوں اور آفتوں سے پاک ہو ایوب نے کہا غالباً ایوب سفیانی ہے یہ عمل کرنے والوں پر نیتوں کا خالص بنانا سب سے مشکل اور گنا بار ہے یعنی نیتوں کی اصلاح سب سے مشکل ہے جیسے کہ سفیان سعودی کا کال میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ماں تو سعید نشر تحریر میں علاجے نی ادیم سفجان شوری جیسے محدید جو اللہ کے خوف سے روتے تھے کانپتے تھے اور آخری وقت میں بھی ڈرتے تھے کہیں میرا سوئی خاتمہ نہ ہو وہ کہتے ہیں کہ میرے زندگی میں اخلاص نیت سے زیادہ مشکل کوئی کام نہیں پایا بعض صلی صحیح نے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے اخلاص میں ہمیشگی اور ردی نجات ہے لیکن اخلاص نایاب اور مشکل چیز ہے یار اخلاص آصف بہت نادب چیز ہے لیکن اگر انسان کوشش کرتا رہے اور اخلاص کا کوئی مادہ اللہ نے اس کے اندر پیدا کیا یا اس اخلاق کی دنیا کو کوئی عمل اگر اللہ نے اس کو کرنے کی توفیق دی وہ اس کے لیے نجات کا سبب ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جان بچ کے ریاکاری کرتا رہے کوشش کرتا رہے گا تو کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو ایسے عمل کی توفیق دے گا کہ وہ عمل اس کے نجات کا دنیا میں بھی اور آخرت. اچھا تین آدمی جو غار میں تھے تو وہ سے نکل گئے اخلاص کی وجہ سے حضرت, بن, اخلاص اخلاص بریض, اخلاص اخلاص اخلاص حضرت بن ولید نے جو اللہ کا نام لے کے زہر کھایا تو اللہ نے بچایا کس وجہ سے اخلاص تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی زہر کھائیں اللہ کے نبی فرونیت کا فرق ہے من شرب سمن من شرب فقتل قطل انفس ہو نار جہن مخالد مخلدن فیحا جو زہر پی کر کے اپنے آپ کو ہلا کرے گا اسی طرح جہنم میں ہمیشہ ہمیں زہر پیتا رہے گا نیت کے فساد کی وجہ سے لیکن یہاں توحید کو چیلنج ہے اسلام کو چیلنج ہے اور انسان کی نیت ہے تو اور اخلاق کی بنیاد پر اللہ اس کی جسم کی بھی حفاظت کرے گا اس کے ایمان کی بھی حفاظت کرے گا اور اللہ اس کے ذریعے امت کی بھی حفاظت کرے گا تو اس لیے آئیے ذرا آگے کی طرف سہیل نے کہا اسے دریافت کیا گیا طلب میں سے نفس پر سب سے زیادہ کیا چیز مشکل اور بھاری ہے تو کہا اخلاص کیونکہ نفس کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے یعنی حضرت اور خطام جو دعا کرتے تھے تو اس دعا ہی کو غور کر لو نا بھائی اللہ علیہ اللہ جہاں اس کے بعد وہ جان بولے بجے گا خالان سجان لہا گئی فی سیا اللہ میرے تمام عملوں کو درست کر دے سنت کے مطابق کر دے اور اس کو اپنی رضا کے لیے خالص کر دے اور اس میں کسی کا کوئی حصہ نہ ہو آخر وہ ابنے, امام کثیر نے جو روایت نقل کی ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا یا نبی اللہ آسان. میں کوئی نیکی کرتا ہوں میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اس عمل پر کیا کی جائے تعریف کی جائے لطف ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں لیکن دل میں بات پیدا ہوتی ہے کہ لوگ ہم کو اچھا بھی کہیں تو کیا ہم کو آچر ملے گا بولیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیا ہم تک نازل ہوئی سمن کان کہا عرب بھی فلیم علامہ عرب بھی لیکن ایک آدمی اللہ کی ارزا کے لیے کام کرتا ہے میرا ارادہ نہیں ہے کہ میں عالم کہلاؤں خطیب کہلاؤں دائی کہلاؤں لیکن اللہ نے زبان میں تاثیر دی ہزاروں کو فائدہ ہوا یا میں نے کوئی ادارہ کھولا لوگوں کو فائدہ پہنچنے لگا نیت ہماری اللہ کے لیے میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرا نام بھی نہ لے لیکن لوگوں میں ذکر خیر ہو جائے تو اس کے لیے مسلم شریف وہ حدیث ہے ابزر والی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سے سوال کیا گئے کہ یا نبی اللہ میں اللہ کے لیے عمل کرتا ہوں لیکن میری نیت نہیں ہوتی کہ لوگ میری تعریف کریں لیکن اس کے اوپر لوگ تعریف کرتے ہیں ذکر خیر کرتے ہیں تو کیا ہوگا آپ نے فرمایا تل کا جی لو تل کا جی لو بشر المومن یہ دنیاوی زندگی کی بشارت ہے لحم البشر اللہ نامعم قانو یہ تقوال لحم المش اللہ تلائی دنیا تلا دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری اور اپنی اور جتنے لئے عمال کرو گے چھپا کر کے کی کیوں نہ کرو گے چھپ کر کے پتھروں اور غاروں کے اندر چھپ کر کے اللہ کے لیے عمل کرو گے اللہ چہرے پہ ظاہر کرے گا یہ زبان پہ ظاہر کرے گا اللہ لوگوں کے دیر و محبت ڈالے گا یہ بھی حضرت عثمان بن عفانہ کپول سمجھ میں آئی بات ظاہر ہونا ہے اس لیے کہ خوشبو کبھی چھپنے والی اخراج کی خوشبو کبھی چھپنے والی نہیں ہے فدیر نے کہا فدل بن احباز نے لوگوں کی خاطر عمل نہ کرنا لیا ہے اور لوگوں کی خاطر عمل کرنا کیا ہے شیر دونوں قول ہیں میں تو یہ پڑھا تھا کہ لوگوں کی خاطر عمل نہ کرنا یعنی یعنی اس لیے کہ لوگ کہیں گے ریاکاری ہے ریاکاری کاری ہے اسے کام ہی کو چھوڑ دیا لیکن اس کی تفصیل ہے مثال کے طور پر لوگوں کو پتا ہے کہ آپ سورہ کہاں پڑھتے ہیں میں مثال دے رہا ہوں تھا انہیں کا کہ استاد کی ضرورت ہر جگہ ہے اسی لیے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے سورج کہ جہاں کے دن پڑتا ہے لیکن ابھی سورج کا ہفتی نہیں پڑھا پھر لوگ یہ کہے گا کہ میرے لیے پڑھ رہا ہے فلاں کی وجہ سے سورج کا ہف نہیں پڑھ رہا ہے. تو یہ بھی کیا ہے یہ بھی ریاکاری سمجھ آئی بات آپ استماع دن والا دن میں وس مسائل اس کو ختم کرو کوئی بات نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پُر رہی ہے اللہ نیت ہوگی اطلاع کرنے ہے اسی طریقے خاطر ہے یعنی شیرکا اصغر ہے یعنی لوگوں کی خاطر لوگ ہماری تعریف کریں لوگ ہمارے بارے میں اچھے کلمات کہیں لوگ خوش ہوں تو اس کی خاطر عمل کرنا کیا ہے شرک ہے اخلاص یہ ہے یعنی شرک سے مراد شرقیہ اصغر ہے شرک اصغر ہے اور ریاکاری شروع سے لے کر اخیر تک رہی مثال یعنی کسی عمل کی بنیاد ہی ریاکاری پر ہے تو شیر کا اصبر ہے دونوں میں فرق ہے دیکھیں یاد رکھے ریا کاری کے اندر نمبر ایک آپ لوگ میرے ساتھ ہیں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور شروع سے اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ میری تعریف کریں دکھلانے کے لیے یہ مومس نہیں ہو سکتا منافق اللہ نے ان کے بارے میں کہا کام السلام کام ہوں خرسان یورا ناسن اللہ تو یہ ریاکاری شرک اکبر ہے اگر اس کے عمل کی بنیاد ریاکاری کاری پر ہو لیکن جس کے عمل کی بنیاد اللہ کی رضا کے لیے ہو لیکن ریاکاری عمل کے بیچ میں آ جائے یا عمل شروع کرنے کے بعد ریاکاری ہو تو پھر یہ شرک اکبر نہیں بلکہ کیا ہے شرکے شرکے اصغر ہے یہ ہے مسئلہ اخلاق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان دونوں سے عافیت نصیب فرمائے اللہ ہمیں ریا سے بھی محفوظ فرمائے اور شرک سے بھی محفوظ بناؤ اور میں بتا رہا ہوں کہ یہ دعا تو یاد کرو نہیں اللہ ہم نے ادبی کا نم شرک ابھی کا وہ ان عالم ہو نیت کی حقیقت نیت کا مطلب یہ نہیں کہ نیت کرنے والا زبان سے کہے کہ میں نے نیت کی بلکہ اس کا صدور دل سے ہوتا ہے جس کا مصدر فتوحات ربانی سے ہے بعض اوقات انسان کے لیے نیت کا استحدار آسان ہو جاتا ہے بعض اوقات بہت مشکل اور دشوار جس دل پر دینی امور غالب ہوتے ہیں اس پر نیکیوں کے لیے نیت کا استحدار آسان ہو جاتا ہے دل کی ایک خاصی ہے کہ اچھائیوں کی طرف مائل رہتا ہے اور اس میں تمام بھلائیوں کو بجا لانے کا جذبہ پیدا رہتا ہے لیکن جو دل دنیا کی طرح ہر وقت مائل رہتا ہے اور دنیا پوری طرح اس پر غالب رہتی ہے اس پر نیتوں کا استحظار بہت ہی دشوار ہوتا ہے یہاں تک کہ فرائض اور واجبات میں بھی چیز اس کے لیے آسان نہیں ہوتی مگر بڑی مشکل سے پوری عبادت کا خلاصہ یہ ہے کہ نیت کا تعلق زبان سے نہیں بلکہ کوئی یہ کہے کہ میں نیت کرتا ہوں چار رکعت نماز پیچھے سے امام کے منہ میرا کابل شریف کی طرف اللہ اکبر یہ زبان سے نیت کرنا یہ نیت کا فساد ہے کیوں اس لیے کہ نیت کا تعلق دل سے اور آمد کا تعلق جسم سے ہے ٹھیک ہے لہذا زبان سے نیت کرنا نمبر ایک بدایت ہے زبان سے نیت کرنا نمبر ایک بدات ہے نمبر ایک نمبر دو ریاکاری بھی ہے چلیے دو ہو گیا چلیے نمبر تین اب بیان دو بیان دو جہالت ہے چلو اللہ کی علم غیب کو چائلے نہیں یہ بولو نا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ ہم نماز پڑھیں اللہ چاہ رہے گا اللہ کو نہیں معلوم ہے جس وقت شادی ہوئی بیوی سے ملنے گئے تو اس کو کیوں نہیں کہا کہ نویتوانا خزا جہلی قزا و کیا ایک کرنے کی بات ہے اس لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی جتنا حدیث سے دور رہے گا اتنی ہی پاگل اور مجنو رہے گا اور اس کی عقل اور اس کے اقلا پر, پر پردہ پڑا پر رہے گا اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا یمن کلّا تمن علی اسلام کو حیر نیت کرنے والوں یہ اسایت کو سامنے رکھو کیا تم اپنے اسلام کی دہائی دے رہے ہو اللہ کو کہ تم نماز پڑھنے جا رہے ہو اللہ کو نہیں معلوم ان اللہ <سؤال> سما ہوا تھی بولو اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین کی تمام پوچھیہ باتیں معلوم ہیں لیکن جو آدمی اچھے اور پاکیزہ ماحول میں ہوتا اور ہر وقت اللہ سے اس کا قلب ڈرتا ہے اور اللہ کی محبت سے اس کا دل لبریز رہتا ہے اس کے لیے ہر عمل میں نیت کرنا کیا ہو جاتا ہے آسان ہو جاتا ہے اور جو دنیا کی محبت گرفتار ہوتا ہے نوافل تو نوافل فرائض میں بھی نیت کی اصلاح یا نیت کا استحدار نیت کو حاضر سمجھنا نیت میں اخلاص پیدا کرنا اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتی ہے تو لہذا ہر شخص نیت کی اصلاح کی کوشش کرے اور اسی لیے صلاحبہ اور سرف کا منج وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے کثرت استغفار کرے اللہ کے نبی ایک مجلس میں کتنی مرتبہ استغفار کرتے سو بار رب اغفر تو یہ نکلتا ہوں آپ لوگوں کو یہ حضرت ابوبکر صدیقی والی ادارے بتائی گئی اللہ عمین نسل کا ایمان یقیناً وہ محکم بنی یہ حضرت عمر بن خطاب والی دعا عمر بل خطاب والی حدیث پڑھیے اور حدیث پڑھنے کی ضرورت میں محسوس نہیں کرتا کیونکہ حدیث بہت عام ہے ہر جمع میں پڑھتا ہوں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ امال کا دار و مدار نیت پر ہے اور بعض روات امال و بنیا تو بعد میں بننی دونوں الفاظ ہیں اور بعد میں سمے تو رسول اللہ سے بھی ہے ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی تو جس کی طرف جس کی ہجرت اللہ اس کی رسول کی طرف ہوگی اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف مان لی جائے گی جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے سمجھی جائے گی جس کی طرف اس نے ہجرت کی عملوں کا دار مدار نیت پر ہے یعنی اس کا صحیح مفہوم کیا ہے اعمال کی صحت نیت کی صحت پر موقوف ہے یہ اصل اعمال کی صحت نیت کی صحت پر موقوف ہے نیت صحیح ہے تو عمل صحیح ہے میں پھنسا تو عمل میں فساد ہے بہت ساری مثالیں الحمد للہ سن چکے اللہ کے فضل سے اور کہا ان کو مانو آدمی کے لیے جو اس نے نیت کی اس سے یہ معلوم ہوا کہ عمل کرنے کے ساتھ جو اس نیت کی اسی پر اس کے سبب ملے گا صرف آپ دل سے نیت نیت درست کر دو کچھ نہ کرو جیسے بعض عورتوں سے جب کہا کہ آپ پردہ کرنے کے لیے ابھی تک بعض عورتوں سے کہا کہ آپ پردہ کرو تو کیا کہا ہماری نیت صحیح ہے ہم کوئی غلط نگاہ سے, غلط جگہ سے, غلط نیت سے نہیں دیکھ ہماری نیت صحیح ہے ارے تمہاری نیت صحیح ہوتی تو تم پردہ کرتی جس کا باطن اچھا ہوگا اس کا ظاہر بھی اچھا ہوگا اندر میں بے حیائی اور اسی کا اثر کیا ہے تو اس لیے وہینمالی کلیمریم مانوا کا مطلب ہرگز یہ نہیں سمجھے کہ نیت سو کر لیں اور عمل کی ضرورت نہیں عمل کے ساتھ نیت کی نیت کی بات کہی گئی وہ نمالی کلیمریم مانوا کیونکہ آگے کہی گئی بات جس کی ہجرت اللہ اس رسول کی طرف ہوگی اس کی ہجرت اللہ اس رسول یعنی ہجرت کے معلوم ہے اس لیے تمام اور گناہوں کا ہے اور وہ صحابی کا واقعہ آپ کو بیان کر چکا ہوں اور تو کے ساتھی تھا کہ اس نے خودکشی کر لی یعنی اس کو معلوم نہیں رہا ہوگا خودکشی کر لی زخم تھے خودکشی کر لی اور زخم باہر تھا خودکشی کر لی موت ہو گئی لیکن اللہ تعالی نے ہجرت کی برکت سے اس کی کیا کر دی حدیث مسلم شریف میں, میں بیان کر چکا ہوں یاد بھی ہے یعنی کہ بھول گئے آپ لوگ یاد اللہ نہیں یاد ہے اللہ کے بندے نہیں بتائیں گے اس لیے کہ میں بتا چکا ہوں میں یہی بتا رہا ہوں اتنی یاد رکھیے کہ تفیل عمر الدوسی اور ان کے ساتھی دونوں مدینہ آئے ہیں دونوں کی دونوں ساتھ تھے وہ اس کا جو ساتھی تھا بڑا تیز تھا خوب آگے رہتا تھا عبادت میں ذکر میں اس طرح میں دوسی کے سمے تھوڑا ہلکا تھا اتفاق سے کوئی زخم ہوا بس اس نے اپنے رگ کو کاٹ دیا موت ہو گئی مر گیا کہا کہ یہ بات میں جانتا ہوں کسی کو معلوم نہیں اگر اللہ کے نبی عالم غائب ہوتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا نا سبحان اللہ ہاں میں دیکھا نہیں اس مسلم شریف کے ہاں میں دیکھا کہ بھائی باہو بہار میں ہے لیکن ہاتھ کو چھپائے ہوا ہے تو کہا کہ اللہ نے کہا کہ تمہارے ساتھ معاملہ کیا کہا اللہ نے ہماری مغفرت کر دی ہجرت کی برکت سے لیکن یہ جو ہاتھ جو جس کو میں نے زخمی کر کے میں کر دیا خون بہ تھا میں نے اس کو کاٹ دیا تو میں مر گیا تو اللہ نے کہا یہ الفاظ ہے لنوس لحامین ما افسد الفاظ مسلم شریف کے جس کو تم نے دگاڑ دیا ہم کبھی ہرگز اس کو درست نہیں کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ واقعہ بتایا گیا تو اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہا کہ اللہ کے نبی دعا کر دیجئے اس کے لیے تو آپ نے دعا فرمائی اللہ ول یہ دئی ہے فخر اگر عمارت غلطی پڑھ رہا ہوں تو اسلح کر دیں اللہ ول یہ یعنی اللہ اس کے دونوں ہاتھ کو کیا دے معاف کر دے یعنی اس کو بھر دے اس کمی کو کیا کر دیں کیا کر دیں پوری کر دیں یعنی تو بتائی اتنا بڑا سب نہیں ہے ہےجرت خودکشی کر گناہ نہیں معلوم آپ ابھی سنا نا ارے جو آدمی خودکشی کر کے مرتا ہے میں شیخ ابن سیند رحمہ اللہ کے درس میں تھا ان سے کسی نے سوال کیا مزید ابھی میں کہ جو آدمی خودکشی کر کے مرتا حدیث ہے کہ ہمیشہ میں جہنم میں جائے گا تو کیا ہو جائے گا کہا کہ اس حدیث کی تعویل ہم نہیں کر سکتے میں نہیں کر سکتے توقف ہوں ممکن ہے اللہ کا رحمۃ اللہ ممکن ہی شامل کی وجہ سے وہ کافر ہو اس کے دل میں یہ بات ہو گئی ہو اس کی نیت ہو گئی ہو کہ گویا کہ اس کو ہم جائز سمجھ کے کر رہے ہیں کیونکہ کوئی مومن جان بجلی خودکشی بہریا لیکن دنیاوی احکام کے تحت اگر کوئی خودکشی کر کے مرتا ہے دنیا حکام کے تحت اس کو کافر نہیں سمجھا جائے گا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی جنازہ نہیں پڑھی جنہوں نے خودکشی کی تھی لیکن آپ نے صحابہوں کا سلو اعلیٰ سمجھ بھائی دنیا میں ایسا واقعہ ہماری گلبرگاہ میں اور جگہ پہ ہوا میں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی بھائی اور امیر صاحب کو بھی میں نے روکا کہ مت پڑھو آپ کو سمجھ میں آئی نا لیکن لوگوں کو پڑھنے دیا تاکہ لوگوں کے کی لیے کیا عبرت و نصیحت خلاصہ یہ اتنا بڑا گنا اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہجرت کے ذریعے اور وہ ہجرت بھی اگر نیت میں گڑبڑ ہو گئی ارے کچھ لوگ چلا رہے ہیں اور ان ساؤتھ انڈیا میں حیدرآباد میں بھی چلا رہے ہیں بنگلور میں بھی چلا رہے ہیں رے آ رہا نا جائز نہیں ہجرت کر جا ہجرت کر جا تو تم کیوں نہیں ہجرت کرتا ہے کسی اس طرح زمین کے اوپر جہاں پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے جہاں پر روزے نہیں رکھ سکتے جہاں پر اسلامی شاعر کا اظہار نہیں کر سکتے اس زمین سے ہجرت کرنا واجب ہے لیکن جہاں پر آپ نماز روزہ پڑھ سکتے ہیں اور آپ کے رہنے سے دین کا فائدہ ہے اور مسلمانوں کو قوت ملتی ہے مسلمانوں کے مساجد کی حفاظت ہوگی اور مسلمانوں کے مسائل آسان ہوں گے ہر آدمی ہجرت کرے تھے ان مساجد کی حفاظت کون کرے گا تو ان جگہوں پہ رہنا چاہیے جیسے حدیث بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں رواج موجود ہے اور ابو داود کی پہلی نمبر کی حدیث سے کتاب الجہاد کی ابو سعید خدری کی ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ ابا کاجرت میں آپ سے ہجرت کرنا پر بحر کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہا وہ حق اللہ تم برحم کرے ان نشان ہجرت اللہ ہجرت کا بڑا سخت حل ہاں نہ کرنی ہے بہت ہی سرق تھا عم نلائیں گے تلق امین عام علی کا شہید اگر زکات دے ہو یعنی نماز تو پڑھتے ہی ہو لیکن زکات بھی دیتے ہو اگر تو سمندروں کے اس بار بھی رہو گے عمل کرو گے تو اللہ تمہارے عجر و ثواب میں کمی نہیں کرے گا اس لیے اس یہ مسئلہ بڑے ہی نازک ہے آپ لوگ للو پنجو لوگوں سے ایل ایل پی پی ڈگری حاصل کرنے والے لوگوں سے علم حاصل مت کرو معاف کرو ایل پی ایل پی پی ہمارے استاد محترم کہا کرتے ایل ایل پی پی کیا ہے لکھ لوڑا پڑ پتھر ایل ایل پی پی لکھ لوڑا پڑ پتھر ایسے لوگ ماشاء اس وقت محدث بنے مفتی بنے ہوئے دیکھیے نا حیدرآباد میں اور جگہ پہ لوگ ہم لوگ رات دن دعا کرتے تھے الحمد ٹوٹ گئے منتشر ہو گئے بکھر گئے الحمد اس لیے الحمد للہ دیکھیے آج کتنا اچھا ماحول ہے حیدرآباد میں ہو گیا فوبازیاں ختم ہو رہی یہ سب اللہ کے فضل کے بعد آپ جیسے بزرگوں کی اور کرامتیں ہوا اور یہ دروس کی برکت ہوئی کہ الحمدللہ یہ خموش تبلیغ چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دور تک قائم و جاری و ساری رکھے تو خلاصہ یہ ہے کہ ہجرت ہجرت جس کا اتنا بڑا ثواب ہے جس کی ہجرت اللہ اس کی رسول کے لیے ہوگی اس کی ہجرت اللہ اس کی قبول ہوگی نیت صحیح ہوگی اور جس کی ہجرت ہوگی دنیا ترمی کے لیے خوبصورت اور سے شادی کرنے کے لیے جیسے مہاجرن میں قید کا واقعہ بیان کیا جاتا ہو تو اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا بہترین ہے کہ ہر عمل سے پہلے یہ کوشش کرو کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے یا دنیا کے لیے؟ اور جس عمل کے بعد جو عمل کر رہے ہو اس وقت دعا کرے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب تقبل منا اور عمل کے بعد اللہ تعالی سے توبہ اور استقفا اور کسی کے ساتھ بھلائی کرو نیکی کرو احسان کرو تو اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو حضرت موسا والی دعا کر سکتے ہیں اللہ علم لیا رب علی لما انزلت لیا من خرید پخیر آپ کے پاس خود سروس نہیں ہے یعنی آپ کی نوکری چلی گئی جی اور ایک غریب آیا اور آپ نے اس کو دس ریال دے دی دیا دی دی دی. حالانکہ آپ کو خود دس ریال کی ضرورت تو آپ دس ریال دینے کے بعد کہو کہ اللہ رب عن انسلتا کیونکہ رب ہند نیلا انسلتا خرید فقیر حضرت مسال حضرت علیہ السلام نے وہ جو دو لڑکیاں تھیں نا ان کے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد سائے میں آیا اور دعا کی جبکہ امام ابن کیسے دیکھتے ان کا پیٹ جو ہے پیٹ سے بھی کو سٹ گیا تھا کئی دنوں نے بھوکے تھے دعا کیا کل سے مخلص تھے نا کیا دعا کی اپنی غربت اور اپنی افلاس اپنی محتاجی کو پوچھ کے آپ تو کرو کر کے تو کے ساتھ کر کے دیکھیں آپ اللہ کی رحمت کس طرح تو اس میں آتی ہے رب انی لما انزل تلیہ من خیل فقیر تو نیکی سے پہلے ہمیں اپنی نیت کو اصلاح کرنا نیکی کے ساتھ دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ اس عمل کو قبول کرنا اور نیکی کے بعد محاسمہ بھی کرنا ہے اور اگر کسی کے ساتھ احسان کریں تو آپ کہیں کہ اللہ رب عینا انسل تین خیرین جی دس سال کی نقری ہاں اور نیک عورت بھی تو ملی مل گئے گئے آگ کے لیے مل گئی نبور موسا گئے, گئے آگ کے لیے مل گئی علیہ صلاحت تو اخلاص اگر ہوگا تو اللہ وہ نعمتیں دے گا جو آپ کے دل میں بھی نہیں صحابہ جب بدر کے لیے گئے تھے ان کے پاس اتنا یقین نہیں تھا یعنی اس وقت اتنا نہیں معلوم تھا کہ ہم مالک نعمت نہیں جائیں وہ تو گئے جب سفیان کے قابل کو روکنے گی لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح یاب کیا کامیاب کیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا غریب تھے اللہ نے کیا کر دیا مالدار کر دیا اللہ نے قوت دیا نہیں تھی دی. اور پھر بھی کہا خبردار پھر بھی اگر تم نے یہ سمجھ لیا کہ اس بنیاد پر تم کو فتح ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ تویبن کو ہنس اگر برائیوں کو دیکھتے رہے اور تم نے تبلیغ نہیں کی برائیوں سے نہیں روکا اچھائی کی تبلیغ نہیں کی تو جب مصیبت آئے گی تو تمام پر آئے گی چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب فتنہ جب ظاہر ہوا تو اس فتنے سے صحابہ متاثر ہوئے یا نہیں ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت معاویہ بن صبیان کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی اس سے دوسرے لوگ ان متاثر ہوئے یا نہیں ہوئے آگ لگتی ہے تو اس میں نیک اور بد سب کا گھر چلتا ہے نا اس لیے وہ تقوفین خاصا شرید الحصا اس میں خطاب بدریوں کو ہے اور ان بدریوں کو خطاب ہے جن کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دی آپ کو کتابیں سنت پر ہیں لیکن یہ کوئی سند نہیں ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے ہے کوئی سند ہے تو دکھلاؤ کسی کو ہے تو اتنا فخر کیوں کرتے ہو صحابہ کو تو یہ سند ملی تھی کہ احمد معاشر تم بھائی نے سر بخاری کرتی ہے جو چاہو عمل کرو میں نے معاف کر دیا ان کو ڈانٹ پڑ رہی ہے نہیں پڑ رہی ہے ڈانٹ تو اس لیے ہوشیار ہو جائیے چلیے اس کے بعد کیا میرے بھائی یہ حدیث تہائی علم ہے جیسا کہ امام شافی نے فرمائی اس حدیث میں سارے علم کے تہائی حصہ ہے یعنی تہائی علم اس لیے کہ اعمال وہ ظاہری اعمال اور باطنی اعمال ظاہری اعمال جو نظر آتا ہے باطنی امال قلب کے اعمال قلبی اعمال کا تعلق اس سے ہے کسے نیت سے ہے اور ظاہری اعمال جیسے حدیث منحمل احمل اللہ شعیٰ امرونا فا رب تو یہ تہائی حدیث تو یہ ہے اور دوسری تہائی جو ہو گئی العمل ال تیسری جو حدیث ہے الحلال ابئی اور حرام ہو ابئی حلال واضح اور حرام واضح اس لیے امام محمد بن ہنبل کا یہ قول ہے کہ اسلام کی عمارت ان تین حدیثوں پر کیا ہے کھڑی ہے پورا اسلام ان تین حدیثوں پر بن بنیاد کا مطلب یہ کہ امال کی درستگی جو موافق سنت بھی ہو نیت کی درستگی پہ موقوف ہے یعنی بے عینی العمال الب کی طرح یعنی جس طرح انسان پوری زندگی عمل کرتا ہے آخری عمل میں کچھ گناہ ہونے کی وجہ سے اس کا خاتمہ کس پر ہوتا ہے گناہ پہ ہوتا ہے اس لیے وہ مرتا ہے تو کہاں جائے گا حدیث معلوم عبداللہ بن مسعود کے بغیر بہت ساری حبیسیں عدیس الحمد للہ ستر سال خیر کا عمل کرتا ہے لیکن کچھ گناہ کی وجہ سے اس کا خاتمہ کیا ہوتا ہے نیت کی میراث کے اندر وصیت میں ظلم کرتا ہے بیٹا کو کاٹ دیا بیٹی کو کاٹ دیا فنا کو کاٹ دیا اس کو کاٹا اس کو کاٹا یہ وسیعت میں ظلم کیا جس کو نہیں تھا اس کو مال دے دیا فیوقت عمل ہو بھی اس کی وجہ سے اس کا خاتمہ بال خیر نہیں ہوتا بلکہ خاتمہ بھی شر ہوتا ہے جس طرح اعمال کا دار جس طرح خاتمے پر رہے آخری وقت عمل کا اعتبار ہوتا ہے جوانی میں جو عبادت کی لیکن آپ کی موت اگر کلمے کے ساتھ ہے ایمان پر ہے تو معتبر لیکن آپ نے زندگی میں پورا عمل کیا اور موت موقع ہوگا ایمان کے خاتمہ نہیں ہوا تو سب عمل بیکار ہوگا کہ نہیں اسی طریقے سے اسی طریقے سے کرتے انما ملاوں اسی طریقے سے عمل چاہے جتنا بھی کریں لیکن اگر اس ریلیٹڈ نہیں ہوگا اس کا لنک جو ہے اخلاص نیت سے نہیں ہے تو وہ سب کیا ہے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے خالب المسعود غلام اقفال و ضرورۃ یقین من المثرل جبان ایک ذرہ ذرہ سمجھتے ہیں چھوٹا پرمانو یہ تو معلوم ہے ان کو پرمانو یعنی ایک ذرہ برا ہونے کی ایمان و تقمے کے ساتھ یقین کے ساتھ یعنی اخلاص نیت کے ساتھ کی جائے وہ پہاڑوں بھر کی عبادت سے بہتر ہے یہ بات ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے عبادت نہ کرے عمل نہ کرے عبادت کرے اللہ نے کہا کھولے عملو عمل کرو فسیر اللہ احمد حکومت رسول قریب اللہ بھی عمل دیکھیں گے اس کی رسول بھی اور ایمن والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے تو دیکھیں قیامت کے دن چہرے کی چمک اور وضو کی اعضا کے اثر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیا کریں گے پہچانیں گے جزام بے یعملون کہا یہ نہیں کہ عمل کی حیثیت نہیں ہے عمل سبب ہے ایوز نہیں ہے عمل جنت میں جانے کا کیا بھائی سبب ہے ایوز نہیں ہے چلے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدہ کلیہ کے طور پر فرمایا کہ امال کے بناؤ اور وکار کا مدار نیتوں پر ہے جس کی جیسی نیت ہوگی اسی کی نیت کے اعتبار سے اس عمل کا بدلہ ملے گا کا عمل کتنا ہی اچھا ہو لیکن اگر وہ اللہ کے لیے نہ ہو تو آخرت میں قابل اعتبار نہ ہوگا اور اس کا ذر و ثواب نہ ہوگا یہ تو معلوم ہے آپ کو ادا جمع اللہ والی خریدا مراد جیوم اللہ, عمل اللہ, اللہ اللہ تعالیٰ ولین اور کو جمع کرے گا تو ایک پکارنے والا پکارے گا جس نے بھی اللہ کے والے عمل میں اللہ والے عمل میں جس نے بھی کسی غیر کو شریک کیا جاؤ اس سے بدلہ مانگو اللہ کے کوئی بدلہ نہیں ہے یہ بھی حدیث بھی ہے اذا اذا جد اللہ کا بیام علی جب اللہ بندوں کو بدلہ دے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جس کے لیے ال نے کن تو دنیا جس کے لیے تم عمل کرتے تھے جاؤ اس کے پاس ہندو من جگہ کیا ان کے پاس تم کو بدرا ملا کہ نہیں جاؤ اس کے بعد ہمیں تمہاری ضرورت نہیں من عمل عمل ترق ہوں شیر کا جو عمل ذریعہ کاری والا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو عمل نہیں کہا وہ عمل ہے ہی نہیں اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا اور اس کے شیر کو بھی چھوڑ دوں گا یعنی اس کو عمل میں شمار نہیں کیا وہ قدیم اللہ یہاں پر یہ بات واضح ہو کہ محض اچھی نیتوں سے معاشی کا حکم نہیں بدلتا لہٰذا کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ امان البنیاد کا حکم عام ہے ماشاء اللہ یہ بات بھی ہے اور نیت سے ہر گناہ عبادت بن جائے گا یہ سراسر اس کی نادانی اور جہالت ہے اللہ امان بن البنیاد بندی کے عمل کے تین قسموں کے ساتھ خاص ہے نمبر ایک عبادات نمبر ایک کیا ہے عبادات نمبر دو مباحات نمبر تین محاسی تین بہت میں کیا ہے الگ الگ ہے عبادات عبادات توقیفی ہیں عبادات کیا بھائی توقیف توقیف توقیفی جیسے عبداللہ بھی نسور رضی اللہ علیہ نے کنکر کے اوپر جو تصویر پڑھتے ہوئے دیکھا تھا نا تو کنکر سے مار کے بھگایا کہ نہیں بھگایا معلوم ہے نا دارمی کہا کہ ابھی اللہ وہاں آنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہے کے برتن پرانے نہیں ہوئے آپ کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے ان تمہیں محمد عیص اللہ علیہ وسلم اب مفت الغلال کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت سے زیادہ اپنے آپ کو افسر سمجھتے ہو یہ سمجھتے ہو کہ تم صحابہ سے زیادہ افسر سمجھتے ہو یہ زلالت کا دروازہ کھولنے والے ہو کہا کہ آباد الرحمان ہم لوگ خیر چاہتے ہیں اس لیے کنکر پہ تصویریں پڑھ رہے ہیں کہا کہ کم مرید خیری لئی بہو سے کہ اتنے خیر کے چاہنے والے ہیں لیکن ان کو خیر نصیب نہیں ہوتا تو نیت صحیح کرنا کافی نہیں ہے بلکہ وہ عمل کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے میں پیش کر چکا عبداللہ بن نسودین کا قول ہے سبحان اللہ اور یہ بھی عبداللہ نسود کا کلقول لال اقبال اللہ وکلقلی لائبر و اللہ بنیا بک القول بنیا لبرلہ بن سننا اور یہ بن مسود کے علاوہ بھی دوسرے شرف کے بھی روایات ہیں اس سلسلے میں تو خوراک ہے یہ ہے نمبر ایک عبادات نمبر دو مباحات جائے چیزیں کھانا پینا اس میں آپ کے لیے نیت شرط نہیں ہے لیکن کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اگر نیت درست کر لیں تو وہ بھی عادات کیا بن جاتے ہیں عبادات بن جاتے ہیں نمبر تین معاشی گناہوں سے بچنا اللہ اتار عاد الناس اللہ کی حرام کرتے چیزوں سے بچو تو ان لوگوں میں کیا ہو جاؤ گے یہ گزار بن جاؤ گے ایک آدمی ہے مثال کے طور پر دو آدمی کا ایک مثال کہتا ہے اللہ رحم کریں ایک دو آدمی گانا سنتا ہے یا گرو فلم دیکھ لیا ایک آدمی خواہشات کے غلبے کی وجہ سے گناہ کر لیا گانا سن لیا یا عادت لگی ہوئی ہے توبہ کرتا ہے چاہتا ہے کہ ہم چھوڑ دیں سمجھ آ رہا ہے چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں چھوڑ دیں لیکن پھر دل میں ناپسند کرتے ہوئے پھر اراہی ہو گئی تو اس کے لیے توبہ کا امکان ہے یا نہیں ہاں دل میں نفرت بھی ہے اس کو لیکن پھر بھی شیطان غالب آیا اور نفس کے غلبے کی وجہ سے گناہ کر لیا اور ایک آدمی ہے جو گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے جیسے منافق آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ناک پر کیا بنی ہے مکھی بکھی ہے بند کمرے میں کھلی برائی کر رہا ہے اب باہر نکلتا ہے تو ماشاءاللہ اللہ ایک دم چمکدار ہے بلکہ چمکدار بھی اور چمکار بھی ہے میں نے کچھ لوگوں کا نام رکھا ہے اللہ حاضر اللہ سے دعا کرتے اللہ ہمیں فرما ہمیں معرما کر غلط کچھ لوگوں کو دیکھا ہوں جو اس اسٹیج کے ہیرو بنے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے ان کے ذریعے امت کو ہدایت دے ان کی تقریر ان کے بیانات سے لیکن ہم اس لیے ان کو چمتکار کہتے ہیں کہ رکی رٹائی تقریریں کرتے ہیں اور ان کی تقریر کی قیمت لگتی ہے پچاس ہزار میں اس سے پہلے بھی بول چکا ہوں اور پہلے جب تک ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں جاتا وہ تقریر نہیں کرتے اور جب آتے ہیں تو پورے پورا مجمع لگتا ہے سناٹے میں تو میں نے کیا نام دیا چمتکار کا اللہ تعالیٰ آسان کرنا تو یہاں پر ایک آدمی ہے جو چمکدار بھی بنتا ہے اور چمکار بھی ہے عجائز دکھلاتا ہے لوگ اس سے متاثر ہیں لیکن بند کمرے میں کھلی برائی کر رہا تھا کہ لوگوں کو بتانا چلے تو اس کے لیے وہ حدیث ہے حدیث ابن ماجہ کتاب الز ابن ماجہ کتاب الحت حدیث توبان اور شہر صاحب بھولے تو بتائیے گا لہل امن قوام ملوم تھی یوم القیہ بحسنات امثال جبال ابی دنتہ بھیا یادو ہوا ہبا منصورہ میں اپنی امت میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو بلند و بالا سفید پہاڑ کی طرح نیکیاں لے کر کے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری نیکیوں کو خسو خاشاں کی طرح اڑا دے گا دھول کی طرح اڑا دے گا ذرات کی طرح اڑا دے گا یہ کون لوگ ہوں گے اللہ کے نبی صلاحیل جو سلونا کما تو سلوسوما اس کے بعد ویا خود میں نے لے لی کما تھا یعنی جس طرح تم فرض اور نفل نماز پڑھتے ہو فرض بھی پڑھیں گے تہذیب بھی پڑھیں گے نہ فرض روزہ بھی رکھیں گے نقوی روزہ بھی رکھیں گے لیکن ان کا کام کیا ہوگا کن مقوملہ انتحبہ البانی نے بھی اس روایت کی تحسیم کی ہے گھبرائی نہیں آپ یہ وہ لوگ ہوں گے جو سامنے کو چمکدار ہوں گے چمتکار ہوں گے لیکن بند کمروں میں دوسرا پلان شروع کر دیں گے برائی کریں گے اور سمجھیں اس گناؤ کو ہلکا سمجھیں گے اس گناہ کو ہلکا سمجھنے میں کیا عمل برباد ہو ہے لیکن دوسری طرف جو انسان گناہ کو گناہ سمجھتا ہے خواہشات کے غلبے کی وجہ سے کسی عادت بد کا شکار ہے اور اللہ کی رحمت سے امید نہیں ہے سبحان اللہ اس کے لیے حدیث ہے بخاری شریف کتاب التوحید کی آخری حدیث سے پہلے دو تین پہلے انسان بار بار برائی کرتا ہے اور اس کے بعد یا انی یار لی میں نے گناہ کیا معاف کر دے اللہ کا تیاری میں رب بھی فلیاما شا میرے بندے کو معلوم ہے کہ میرا رب ہے جو میری مقررت کرے گا میرے بندے کو جو چاہے جو چاہے عمل کرے پھر دوبارہ کرتا اسی سے توبہ کرتا کسی بار بھی توبہ کرتا میں نے اس کی شے میں دیکھا جائے دی کہ اگر انسان گناہ کی نفرت کرتے ہوئے پھر بھی گناہ ہو گیا اور سچ تی سے توبہ کیا بار بار بھی گناہ ہوا تو بھی اللہ تو غفور ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ غافر بھی ہے اور غفور بھی ہے اور, بھی ہے اور غفار بھی ہے نہیں ہے چلیے آگے چلیں سب کا فرق پڑھیں گے بعد میں چلیے آگے یہاں پر بتانا یہ ہے کہ مباحت یعنی وہ چیزیں جو جائز ہیں واضح ہو کہ دنیا کا ہر کام اور عام عادت نیت کے صحیح رخ سے عبادت بن جاتی ہے اور پھر اسی نیت کی بدولت مومن آدمی بلند ترین درجات اور مراتب حاصل کرتا ہے ایک آدمی رات میں کام کر جائے مثال دینے سے دماغ کی گرہیں کھلتی ہے ایک آدمی نائٹ ڈیوٹی ہے کتنے आया دو بجے آیا اور اس نے کھانا کتنے بجے کھایا تین بجے کھایا کھایا اور آ کر کے کہاں گیا فجر میں آ گیا دوسرا آدمی جو ایشا کے بعد سویا اور اس کی آگ کھلی ڈھائی بجے اور تحجیت بھی بڑھا اور فجر سے پہلے اس نے شہری کی نیت سے کھانا کھایا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا لیکن اس کو کیا ملے گا سوال ملے گا کیونکہ شہری کی نیت ہے تسا ہاروفور تسا ہاروفین فص ہڑورے برادر فرق ہے کہ نہیں ہے تو اس لیے اگر کھا رہے ہو تو نیت کر لو کہ انشاءاللہ اگر اللہ میں چاہ تو کل کیا کریں گے روزہ رکھیں گے یا اگر اس نیت سے کھایا کہ کھائیں گے طاقت ہوگی تو ہم بیوی سے ملیں گے گناہوں سے بچیں گے یا ہم عبادت کریں گے پھر انشاءاللہ یہ عادات بھی کیا بن جائیں گے عبادت بن جائیں گے واہ واہ واہ نیت کی فضیلت عمر بالقطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل ان فرائض کی ادائیگی ہے جنہیں اللہ نے فرض کیا ہے اور جن چیزوں کو حرام کرا دیا ان سے بعض آ جانا ہے اور نیتوں کی صرف اور سچائی میں سے جو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے بعض یعنی نیتوں کی صرف اور سچائی میں سے جو اللہ سے متعلق یعنی بتانا کہ فرائض ہیں جنہیں ادا کرنا ہے ایک اور حرام ہے ان سے کیا رہنا ہے بعض رہنا ہے اور نیتوں کی اور سچائی میں سے جو یعنی نیت کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان ہے اللہ اور اس لیے ہم ظاہر کا حکم لگائیں گے کسی کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق ہے شاید اتنے فوراً یہ منافق ہے ارب اس کے معاملہ اللہ اور رب کے درمیان ظاہر کا حکم لگا ٹھیک ہے بعد صالحین نے فرمایا کہ بسا اوقات ایک چھوٹا عمل نیت کی بدولت عظیم اور بڑا ہو جاتا ہے اور بسا اوقات ایک بڑا عمل نیت کی بدولت چھوٹا ہو جاتا ہے روب عاملین سخیر تو عدم ہونی ہے اور رب احمل یہ کس کا قول ہے بولو بہت سا چھوٹا عمل ہے لیکن نیت کی اچھائی کی وجہ سے بڑا ہو جاتا ہے اور بہت بڑا بڑا عمل کرتے ہیں لیکن نیت میں خرابی کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے چھوٹا ہو جاتا ہے اس میں نام نہیں ہے وہ کس کا قول ہے بولو کس کا قول ہے میں اپنا انشاءاللہ یہ اور دھلیا کروں گا یہ کس کا میں یہ قول پیش کر چکا ہوں یہ کس کا قول ہے سرف میں سے اور آج ہی ذکر آیا ہے نہیں ہے تو یہ آپ ادھر انعام نہیں لیں گے چلیے یہ قول حضرت عبد اللہ مبارک کا ہے یاد رکھیے روب یاد ان رب عمل تو حضر انی ہے اور روب احمد ان کبیر ان تو سخیر ہو انی ہے نبی کثیر نے فرمایا کہ لوگ نیتوں کو اچھی طرح سیکھو کیونکہ نیت عمل کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہے یہ میں پیش کر چکا ہوں اور یہ کا حوالہ کیا ہے جامع العلوم والحکم جامع العلوم والحکم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے شب کو ارام باندھتے کے وقت بلند آواز سے یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا اللہ مینی حج الحمد اے اللہ میں حج اور کا ارادہ کرتا ہوں آپ نے فرمایا تم اپنے حج اور عمر کرنے کی لوگوں کو خبر دینا چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی بات کو نہیں جانتا اور اس لیے کہ نیت تو دل کے ارادے اور قصد کا نام ہے اور عبادت میں نیت کو الفاظ سے ادا کرنا ضروری نہیں حضرت ابن عمر نے اس کو بلند آواز سے نیت کرنے سے منع فرمایا لیکن حج ہاؤس کی طرف سے جو کتابیں تقسیم ہو رہی ہیں یا حج حاجی، حاجیوں کو لوگ جو کتابیں دیتے ہیں اس میں یہ سارے خرافات بھرے ہیں اور خرافات کا عالم تو یہ ہے پہلے چکر کی یہ دعا دوسرے چکر کی یہ دعا تیسرے چکر, چکر کی یہ تم خود چکر میں پڑے ہوئے ہو تو چکر میں نہیں ڈالو گے لوگوں کو یہ تو چیٹنگ کر رہے ہو اس لیے نیت دل کے ارادے کا نام ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہے بھائی کہ ہم لبھائی کا اللہ محمرہ کہتے یہ بھی تو ہے احرام مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں لبیک اللہ عمر لبی کا اللہ حج یہ بھی تو نیت ہے ہم کہیں یہ نیت نہیں ہے اس کی حیثیت احرام کی ہے جس طرح نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اللہ اکبر تو تحلیم اور و تحلیل و تسلیم اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے اور السلام علیکم رحمۃ اللہ سے ختم ہوتی ہے تو لبی کا اللہ سے ہمارا حج یا عمرہ شروع ہوتا ہے وہ تحریمہ تحلیمہ کیسے یہ فرق ہے یہ نیت نہیں ہے زمین میں آ جائیے نباز جی جناب یہ مسئلہ ہے اس لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا علم حاصل کرنے کی فضیلت علم حاصل کرنے کی فضیلت ہے جی سر وہ گیپ پانچ منٹ کا کب آئے گا آ گیا تو میں پڑھوں میں پڑھ دیتا ہوں ارے اور بہتر ہے پھر کیا پوچھنا ہے اللہ نہیں ابھی گنجائش ہے بیٹھنے کی مغرب تک ہے نہیں ابھی مطلب بیچ میں گیپ نہیں ہے گیپ نہیں ہے گیپ نہیں آپ لوگ بیٹر ہیں وقفہ نہیں ہے مغرب تک نہیں ہے کبھی کبھی آپ لوگ علم حاصل کر لیں بھائی ہر گھنٹے میں وقفہ چاہیے ہر ایک گھنٹے کو وقفہ چاہیے کامیابی کی چمن تک وہ راہی پہنچا جس کے قدموں سے کپکتی ہے جگن کی خوشبو ہاتھ کی لکیروں سے فیصلہ نہیں ہوتا اصل کا بھی حصہ ہے زندگی زندگی بنانے میں جی پڑھیے پڑھیے پڑھیے علم حاصل علم حاصل کرنے کی فضل علم کی فضیلت اور اہمیت پر آیات اور احادیث بکثرت موجود ہیں ان میں سے چند بطور نمونے کے درج ذیل ہیں اللہ تعالی نے فرمایا یارفا اللہ الدینہ احمد امین کم الدینہ علم اور جائیداد ان میں سے جو ایمان رکھتے ہیں اور علم سے نوازے گئے ہیں اللہ ان کے درجے بلند کرے گا بس یہاں پہ تھوڑا سا رکے اس عائد کی تفسیر میں امام قرطبی وغیرہ نے نقل کیا امام علیہ کثیر نے بھی نقل کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جب مجرسوں میں بیٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں غور سے سنتے تھے اور دنیا سے بے خبر ہو جاتے تھے بعد میں آنے والوں کو بیٹھنے میں کیا ہوتی تھی دقت ہوتی تھی اسی لیے اللہ تعالی نے کہا یا اللہ ان کی اللہ علم اتر جاؤ جب تم سے کہا جائے پھیلنے کے لیے تو تھوڑا گھٹک جاؤ اٹھک جاؤ اپنے بھائی کو جگہ دو اگر اپنے بھائی کو مسجد میں جگہ دو گے تو اللہ تمہارے لیے کوشاد ہی کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں اور جب تم سے کہا جائے منتشر ہو جاؤ جاؤ روزی تلاش کو کہیں کام کے لیے جاؤ تو چلے جاؤ ایسا نہیں کہ چوبیس گھنٹہ بیٹھے ہی رہو اس لیے کہا یار فائدہ علم کے ساتھ آداب علم ضروری ہے اور علم کے ساتھ آداب علم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو دنیا میں بھی بلندی عطا کرے گا اور آخرت میں اور دنیا میں بلندی ہے کہ اللہ آپ کے علم کو قبول فرما لے گا اور اس علم سے فائدہ پہنچائے گا اور آخرت کی بلندی ہے کہ اللہ جنت میں آپ کے مقام کو بلند کرے گا اس لیے اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی وغیرہ نے روایت کی عبداللہ بن نسود کا قول کہتے ہیں عبد اللہ نسود کہ اللہ نے اس آیت میں علم والوں کو فضیلت دی ہے غیر علم پر کیونکہ علم والے ایمان والے علم بھی ہے اور ایمان بھی ہے اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے عام ایمان والوں پر تو معلوم یہ ہوا کہ عالم کی فضیلت غیر عالم پر ایسے ہی ہے جیسا کہ چودھویں چود کی فضیلت عام ستاروں پر ہے وہی عالم لہٰذا اس سے علم کی فضیلت اور حضلم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے جی آگے چلیں اللہ حضل نے فرمایا کرد الدین آپ کہہ دیجئے کہ علم والے اور غیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں اور فضیلت علم کے سلسلے میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اللہ, خیرن اللہ عز و جل جس کے ساتھ کوئی بھلائی اور خیر کا ارادہ چاہتا ہے تو اس کو دین کی سوج بوجھ اتا فرماتا ہے چلتے آگے آگے چلتے ہیں ہیں منسلہ کا طریق جو شخص کسی ایسے راستے پر چلے جس میں علم کو تراش رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں علم کی تلاش کے لیے سفر کرنے اور کسی جگہ جانے میں وہ حقیقی راستے بھی داخل ہیں جیسے دور دراز کا سفر طے کر کے علماء اور فخا کے ہاں حاضر ہوا جائے اور اس کی تلاش علم کے اندر وہ معنوی راستہ داخل ہے جو علم کے حصول کا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے جیسے علم کا یاد کرنا اور اس کا سمجھنا اور علم کا مذاق دیکھیے علم کی تلاش نکلتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے چنان سے سرف نے علم کے لیے سفر کیا اور اس سلسلے میں کتابیں بھی ہیں فی طلب الحدیف اور حضرت جاویر کا دیسر دیگر مہدسم کا لیکن جنت کا راستہ آسان کرنے میں یہ بھی ہے کہ جو اسباب علم ہیں اس کو آدمی اختیار کرے یعنی آپ علم کے لیے اگر قلم خریدتے ہیں دوات خریدتے ہیں یا مذاکرہ کرتے ہیں یا اپنے بھائیوں سے کیا کرتے ہیں کہ بھائیوں کا کیا کرتے ہیں کام کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بار بار بھول گئے پھر بھی کیا کرتے ہیں اس کو کتاب کھول کے اس کو یاد کرتے ہیں جس سے صلی بال کوئی بات یا گیا رات میں اٹھتے اور چراغ جلاتے اور پھر دبات سے لکھتے تھے یہ سب اس میں داخل ہے جی آگے چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قورمبارک صاح اللہ علیہ تعلیق نیل جنّ یعنی جس, جس علم کو اس نے طلب کیا اللہ تعالی اس کو اس کے لیے آسان فرما دے گا اور راستہ کی دشواریاں دور فرما دے گا اور علم ہی سے جنت کی, جنت کی طرف راستہ ملتا ہے کسی کا خول ہے کوئی طالب کوئی علم کا طالب علم ہے جس پر اس کی مدد اور ریانت کی جائے اور اس راستہ سے مراد قیامت کے دن جنت والا راستہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ صلاحی مستقیم ہے اور جو اس سے ماقبل و ماعد ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا قریب ترین راستہ علم کے ذریعے حاصل ہوتا ہے لہذا جو اس راہ پر گامزن ہوگا وہ اللہ اور جنت کی طرف سب سے قریب ترین راہ پر پہنچے گا اور علم ہی کے ذریعے جہالت و کشوات کی تاریکی میں رہنمائی حاصل کرے گا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز کو نور فرمایا ہے صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ امر یہ جو علم نور ہے اور علم کی روشنی سے اللہ دنیا کے فطروں سے بھی بچائے گا اس کی دلیل یہ ہے کہ جب قارون اپنے پورے لا لشکر کے ساتھ یا اپنے زیب زینت کے ساتھ جب نکلا تو قال اللہ یورید ان حیات ہوتیاں قارون جو دو دنیا کے طالب تھے تو ان کی تمنا ہوئی کہ کاش کے جو قارون کو خزانہ ملا ہم کو بھی مل جاتا تو ہماری بھی حالت ایسی ہوتی ہے ہم بھی چمک دمک کے ہم بھی بن جاتے تو وہ قال اللہ اوت العلم وبی ثواب اللہ جو علم والے تھے انہوں نے ان کو نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ میں ہدایت دے آ اللہ کا ثواب بہتر ہے ایمان والوں کے لیے یعنی آخرت بہتر ہے دنیا سے ان کی اس نصیحت سے ان کو فائدہ ہوا سفنا بھی وہ بینا اللہ نے قارون کو اور اس کے خزانے کو دھسایا اور حدیث صحیح ہے کہ قیامت دھستا رہے گا اارودب اللہ فصف العدین تمن مکان سے اللہ خسف بینا جو ایک دن پہلے جنہوں نے تمنا کی تھی کہ آج ہم کو بھی قارون کا خزانہ ملتا اور ہم بھی اسی طریقے سے لا لشکر کے ساتھ نکلتے شان و شوکت کے ساتھ کہا کہ اگر اللہ تعالی ہم پر احسان نہیں کرتا تو ہم کوئی بھی اللہ زمین میں تو اللہ نے احسان کیا کس کے ذریعے علماء کے ذریعے تو عالم اپنے لیے بھی حفاظت کے ذریعے ہے اور عالم کے ذریعے دوسروں کی جان بھی اور اسی وجہ سے سو آدمی کو قتل کرنے کے بعد جس نے ننانوے کو قتل کیا اور جاہد نے فتما دیا تو وہ جاہد کی بھی جان گئی ہلاکت اپنے لیے جہارت اپنے لیے بھی ہلاکت ہے دوسروں کے لیے بھی اور جو عالم نے اس کا فتمہ دیا سو آدمی قتل کرنے کے بعد اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لیا اور جنتی بن گیا تو اسے علم کی اہمیت ہے جی آگے چلے صحیحین میں حضرت عبد اللہ بن عمرہ علیہ کا بیان ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس علم کو لوگوں کے سینوں سے نکال کر قبض نہیں کرے گا بلکہ علماء کو قبض فرما کر علم کو بھی میں نے مراجہ نہیں کیا لیکن عبداللہ بن عمر لکھا ہوا ہے میں جہاں تک حافظہ ہے کہ عبداللہ بن عمر نہیں بلکہ عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت عبداللہ بن عمر سے نہیں بات بدل آپ اسے مراضہ کر لیں لیکن میں نے مجھے یاد ہے کہ عبداللہ بن عمر سے نہیں بلکہ عبداللہ بن عمر بن آج سے چلیے آگے چلیے جب حرما باقینہ رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سربراہ بنا لیں گے تو یہ لوگ ان سے مسئلہ دریافت کریں گے تو بغیر علم فتوا دیں گے خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے اس سے جلد. کون لوگ مراد ہے یہ مسئلہ نہیں ہے اس تنظیم تنزیل صلاح علی الواقع اس سے کون لوگ مراد ہے اس کا مطلب تھوڑا ہی ہے کہ جو حل چلاتا ہے فتوا دے گا یعنی ہمارے ایک شیخ تھے انتقال کر کے وہ کہتے تھے کہ پہلے لوگ سند یافتہ عالم ہوتے تھے اب کیا ہے سند یافتہ جاہب ہیں سند یافتہ جاہد ہمارے علم کی سند ہے لیکن اندر سے علم نہیں ہے یعنی قرآن حدیث کے نام پر کیا دیتے ہیں لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں جس طرح یہود و نشانہ کرتے تھے کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے حالانکہ وہ اللہ کی کتاب نہیں پیش کر غلط فضمے دیتے تو یہ مطلب یہ ہے کہ جو قرآن حدیث میں حاصل کرے اور نہ قرآن حدیث کے تبقوہ حاصل کر بلکہ اپنے مسلک اور اپنی جماعت کی گھیرا میں ہو اور جب بھی سوال کیا جائے قرآن حدیث کی روشنی میں فتوا نہ دیں بلکہ مسلک اور اپنے نفس کو سامنے رکھ کر کے فتوا دیں حالانکہ قرآن کی آیت اس کے سامنے ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے سامنے ہے تو ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے نمبر ایک نمبر دو خطیب لوگ ہیں کیونکہ عام طور سے خطیب لوگ عاری نہیں ہوتے یہ یاد اور جو عالم ہوتے ہیں وہ خطیب نہیں ہوتے خطیب بغدادی سے تھوڑی نہ بات محمد جنہ گڑھی خطیب بھی تھے بڑے عالم تھے لیکن جو حدیثیں ہیں میرے پاس تین چار حدیث الحمد لین بھی, بھی یاد ہے لیکن میں اس نہیں پیش کر دوں کہ خلاصہ یہ کہ آخری زمانے میں خطبہ زیادہ ہوں گے اور علماء کم ہوگا تو عام طور سے خطیب اگر تقریر کر دیا بہت بہترین رٹ کر کے دو چار پانچ تقریریں یاد کر کے اور ادھر سے کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مفتی جمع ہے علامہ دورہ ہیں فقیریں بے مثال ہے سمجھ میں آئی بات جو فتوا ہے ہر اللہ کے بندے ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر کا کام کیا چیر پاڑ کرنا اور انجینئر کا کام کل بنانا روڈ سڑک چھاپ کرنے والے جو روڈ سڑک صاف کرتا ہے اس کو آپ کہ جاؤ میڈیکل اسٹور میں سرجری کی سیٹ پر بیٹھ جاؤ آپریشن کرو تو کیا ہوگا وہی حال ہمارا ہو رہا ہے فتوا بات بنی ہوگی اس لیے جس کا جو مقام ہے اسی مقام سے رہے تو آخری زمانے میں لوگ ایسے ہی ہوں گے کرتا پاجامہ ٹوپی دے کر اس کو عالم سمجھیں گے تقریب دیکھ کر کے سمجھیں گے بہت بڑا عالم اس سے فتوا پوچھیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے لوگوں کو بھی اور میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں تین سو بدری صحابہ سے جب مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو منابن عاظب کہتے ہیں کہ تمنا یویک یا بہ الفتیا الفقی المتفق یہ کتاب کا نام ابھی مجھے جی یاد ہے کہ وہ تمنا کرتے رہے میں نہیں میرا ساتھی فتوا دے گا جواب دے تو اس لیے آخری زمانے میں جتنی جہالت ہوگی جی اتنی فتو بازی بڑھے گی اور جس کا علم جتنا گہرا ہوگا الفاظ کم ہوں گے اور معنی زیادہ ہوں گے چلیے آگے یہ سابی عبد اللہ بن عمد بن جی. حضرت بادہ میں سامت ردی اللہ عنہ سے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ اگر تم اس کا معنی جاننا چاہتے ہو تو تم کو بتلاتا ہوں کہ سب سے پہلا علم جو لوگوں سے اٹھے گا وہ خوش ہو اور یہ روایت متعدد صحابہ سے بھی اور صحابہ سے بھی مرمی ہے اب وہ خوشی سب سے پہلے اس امت سے جو چیز اٹھا لی جائے گا وہ کیا ہے خوشو ہے یہاں تک کہ ہر طالب رافی ہے یہاں تک کہ نماز پڑھیں گے لیکن اس میں کسی میں خوشو و باقی نہیں رہے گا یعنی کم لوگوں میں رہے گا جی حضرت رضی اللہ عنہ نے یہ اس لیے فرمایا کیونکہ علم کی دو قسمیں ہیں یہ روایت حضرت عبادہ وباد امسام سے بھی ہے اور یہ روایت ابو دردہ سے بھی ہے اس سے ہے ابو الرجہ سے جی ان میں سے ایک علم یہ کہ ہے کہ اس کا نتیجہ اور فل انسان کے دل میں ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالی اس کے اسماء اس کی صفات اس کے افعال کا علم ہے اور یہ علم اللہ کی خشیت اس کے اجلال اس کی محبت اس سے امید اور اس پر توقل کا مبتدہ ہوتا ہے اور یہی علم نافع ہے جیسا کہ اللہ رضا اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے اللہ آسان کرے اگر میں ہوتا تو میں ہاشیاں ضرور چاہتا اس پر کیا چاہتا تھا عالم کی دو قسمیں ہیں سب سے بڑا عالم وہ ہے العالم علم سب سے بڑا عالم وہ ہے جو اللہ کا علم رکھتا ہوں انی یعنی توحید کا اور دوسرے علم اللہ شیخ نسانی سب سے بڑا عالم جو اللہ کی توحید کا علم رکھتا ہوں جس کو اللہ کی توحید کا جتنا زیادہ علم ہوگا اللہ کے اسم صفات کا اس میں اللہ اس پہ اللہ،, اللہ،, اللہ کا ڈر خوف کیا ہوگا حالی. اللہ کے نبی صلی اللہ علم سب سے زیادہ تھا اس لیے آپ نے پڑھا وہ اللہ میں سب سے زیادہ اللہ سے تقوی اختیار کرنے والا سب سے زیادہ ڈرنے والا اور سب سے زیادہ تمہیں علم رکھنے والا تو جس کو جس قدر توحید کا گہرا علم ہوگا اس میں اسی قدر اللہ, اللہ کا خوف غالب ہوگا تو یہ عالم بلّہ ہے توحید کا علم اور دوسرے نمبر پر توحید کا علم کم ہے لیکن احکام و شریعت کا علم زیادہ ہے تو ان کا درجہ دوسرے نمبر پر ہے آگے چلیں مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کی ہے مناقشہ کیا ہے کیا ہے بڑا جیو کا ہے مم. ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے حلف سے نیچے نہیں جائے گا بولتے ہیں رحطی رحطی ہمارے بیار میں ان کی نرہٹھیوں سے متجاوز نہیں ہوتا لیکن جس وقت دل میں اتر جائے اور اس میں راسل ہو جائے تو فائدہ مند ہوگا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائے کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے علم لسانی یعنی زبان کا علم تو یہ علم ابن آدم کے خلاف حجت ہوگا جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے القرآن حجت اللہ کا علیک قرآن تمہارے موافق حجت ہوگا یا مخالف اور ایک علم کی قسم باطنی ہے جو دل میں ہوتا ہے اور یہی علم نافع ہے اور سب سے پہلا علم جو اٹھے گا وہ, وہ یہی علم نافع اور مفید ہے اور اسی علم کا نام علم باطن بھی ہے جو دل میں پیوست ہو کر اس کی اصلاح کرتا ہے اسی کو کہی اللہ کی طبیعت کیا محبت خوف امید جناب تبر یہ ساری صفتیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کرام کی تعریف کی ان کے بارے میں کیا کہا ان کا اور آخر زمانے میں علم ظاہر باقی رہ جائے گا لوگ اس کے ساتھ سستی اور لاپرواہی برتیں گے اور اسحب علم اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کریں گے پھر یہ, پھر یہ علم بھی ارباب علم کے رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ مل جائے گا اور قیامت بدترین لوگوں کو ملے گا یعنی پہلے تو اچھے اچھے عمل والے علما کو اٹھا لیا جائے گا اور امام امانی کے رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں نے پڑھا کہ ہر آنے والا جو دن ہوگا علماء جو ہے رخصت ہوتے جائیں گے بلکہ یہ قول حضرت عبداللہ بن مسوس سے بھی ہے لئی شام اللہ علماخیار ہر آنے والے سال پہلے سال سے بہتر ہوگا اس اعتبار سے نہیں کہ بارش نہیں ہوگی بارش تو بہت ہوگی لیکن علماء اور اچھے لوگ کیا ہو جائیں گے رخصت ہو جائیں گے اور محاذ بن جب الدی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب علم ظاہر ہوگا جب تو ایسے لوگ گے کہ یوفت القرآن فتن یس روفیل مال تمہارے بعد کیا فتنے آئیں گے اور مال کا فتنہ زیادہ ہوگا فتنے ہوں گے اس میں مال ظاہر ہوگا ویوف تح القرآن ویف تحل قرآن قرآن کیا ہو جائے گا کھول دیا جائے گا قرآن ہر عالمی ظاہر بھی پڑھے گا عالمی پڑھے گا چھوٹے بھی پڑھیں گے بڑے بھی پڑھیں گے نادان بھی پڑھیں گے مرد اور عورت سب پھر ایک آدمی دیکھے گا مالانا لا لا لا متویل میری اتباع کیوں نہیں ہو رہی میری بات کیوں نہیں مانی جا رہی ہے سوچے گا چلو میں ایک نئی بدت کا انتخاب کرتا ہوں چنانچہ ایک نئی بدت کا کیا کرے گا انتخاب کرے گا جیسے بعض لوگوں نے کہہ دیا میوزک جائز ہے ڈانس تو جائز ہے دیکھو کہ ان کے ٹی وی کے پردے پر وہ ناچتا ہے وہ تو شیخ الاسلام بن گیا نا بھائی صحت فتو دے کر شیخ السلام بنا کے نہیں بنا وہ لیکن شیخ الشیاسی نے سورجی ہے وہ سمجھ میں آئی بات خود بھی گمراہ ہوا لوگوں کو گمراہ کیا صبح ارے ایسے, ایسے اچھے علماء چلے جائیں گے نمبر ایک اس کے بعد چمک دمک والے علماء رہیں گے ٹیپ ٹاپ والے علماء رہیں گے تھوڑا بہت ان کو علم رہے گا لیکن آخری زمانے میں وہ لوگ بھی اٹھا لیے جائیں گے اور جن کے سینے میں قرآن ہوگا اللہ اس قرآن کو بھی اٹھا لے گا سلسلہ الحادیث صحیحہ سلسلہ الحادیث صحیحہ حدیث نمبر ایٹی سیون حضرت حذیفہ بن ایمان سے یا آخری زمانے میں جب مکمل لوگ دین سے دور ہو جائیں گے قرآن کو چھوڑ دیں گے تو پہلے تو علماء کو اٹھا لیں گے ایک نمبر پھر دوسرے نمبر کے دو علماء کو پھر تیسرے نمبر پر جب زیادہ نگاہ ہوگا اور لوگ نماز روز اور سب چھوڑنے لگیں گے تو اللہ لوگوں کے سینوں سے قرآن اٹھا لے گا حدیث, حدیث صحیح حدیث نمبر ایٹی سیون یہ اسلام کما یہ حسین سلاۃ اللہ سیام اللہ صدقۃ اللہ حدیث آگے چلے دل کے اقسام اور نمایاں اللہ کا فرماتے ہیں ان نسل میں اول بس اور بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کی ان سے باز پرس ہوگی دل کی حیثیت اعضا میں وہی ہے جو ایک بادشاہ کی اپنی فوج اور لشکر میں ہوتی ہے اور تمام امور اور معاملات اسی کے حکم سے صادر ہوتے ہیں یہ قول جو ابو حریرا کا بھی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہی فسد الملک فسد الجنود یعنی دل کی حیثیت بادشاہ کی ہے اور آزا کی حیثیت لشکر کی ہے اگر بادشاہ وقت صحیح راستے پر جا رہا ہے تو اس کی رعایا بھی صحیح ہوگی اس کے لشکر بھی صحیح ہوگی اور اگر بادشاہ میں فساد تو اس کی رعایا میں بھی فساد ہوگا فساد ہوگا اسی طریقے سے نباب آزا کا سردار کیا ہے دل, دل, دل, دل, دل, دل ہے اگر دل صحیح رہے گا تو آزاد صحیح رہیں گے اس کے دوسرے آزاد بھی کام کریں گے اور دل میں فساد تو اس کے آزا میں بھی فساد ہوگا یعنی برا کام کرے گا وہ اور حدیث آگے, جی آگے دل جس طرح چاہتا ہے آزا سے کام لیتا ہے اور سب اس کی اعداد بمبرداری میں لگے رہتے ہیں اور دہلی سے آزا کو استقامت اور گمراہی دونوں کا راستہ ملتا ہے اور تمام امور و معاملات کا عقد دل کے اتباع و پیروی کرنے سے طے ہوتا ہے جیسا کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا و اِن فل جسد مغا اد اسد کلو و ادر فسد الجسد کلو الا وحیح اقل یہ بہت اہم حدیث ہے تو ہر آدمی کو یاد کرنا چاہیے ہوشیار رہو کہ بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ درست ہو تو سارا بدن درست ہوتا ہے اور جب وہ خراب ہو تو سارا بدن خراب ہوتا ہے ہوشیار رہو کہ وہ دل ہے ظاہری طور پر بھی اگر دل میں حرکت آ گئی دل میں بیماری آ گئی تو انسان بیمار ہو جاتا ہے اسی طریقے سے باطنی طور پر بھی اگر دل میں کینا ہے کپٹ ہے بوز ہے ریا ہے حضرت ہے شرک ہے غیر اللہ کی محبت ہے تو اس کے تمام عمل میں کیا ہوگا فساد ہوگا جی حقیقت میں دہلی سارے آزا کا بادشاہ ہے اور جو حکم, اور جو حکم بھی آزا کو کرتا ہے فوراً وہ اس کی تنویز کرتے ہیں اور اس کی طرف سے آنے والے ہر ہدیہ اور تحفہ کو قبول کرتے ہیں اور آزا کو اپنے عمل میں دہلی کی توجہ اور ارادے سے استفامت اور سیرا ملتی ہے دہلی کا دین کا مصول اور ذمہ دار ہے اس لیے ہر نگہبان سے اس کے رعایا کے بارے میں باس پرس ہوگی اسی وجہ سے سالکین, سالکین راہ طریقت نے دل کی درستگی اور اصلاح کی جانب اہتمام اور خیال کرنے کو سب سے اکثر کام سمجھا اور عبادت اور ریاضت کرنے والوں نے اس کی بیماری اور علاج کے متعلق اور فکر کرنے کی بہت اہمیت دی ہے چلی آگے چلی دل, کی دل کے زندہ ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے تین اقسام ہیں قلب صحیح یا قلب سلیم یعنی صاف اور بے دل مردہ قلب نمبر دو مردہ قلب نمبر تین بیمار قلب نمبر ایک قلب صحیح وہ کلب سلیم ہے کہ قیامت کے دن صرف اسی شخص کو نجات ملے گی جو بے دل لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور آئے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم الین اللہ منہ اللہ بے قلب کلب سلیم کی تعریف بتایا تھا جو شہوات اور شباب تھے پاک ہو جس کے اوپر اللہ کا خوف دیو محبت دیو اور امید بھی ہو مختلف تاریخیں کی سلیم کے معنی پاک صاف ستھرا اور کلب سلیم ہی کو کہا گیا قلب مطمئن اللہ کے من و الب شریف سے متعلق تعریف یہ بھی کی گئی کہ وہ ہر اس خواہش اور رغبت جو اللہ کے امر و نواحی اور, اور ہر اس او شک و شبہ کی باتوں سے جو اس کے حکم سے متعارض و متصادم ہو و پاک ہو وہاں سے اللہ تعالی کی بندگی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف فیصلوں سے راضی نہ ہو اس کی بندگی اللہ کے لیے خالص ہو گئی ہو اس کو اللہ سے ارادت بھی ہو اور محبت بھی اسی پر توکل بھی ہو اور اسی کی طرف سچی عنابت بھی اسی سے خوشو خوف امید بھی ہو اس کے سارے اعمال میں خلوص و سچائی کی جلوہ گری ہو جس سے محبت اللہ تعالی ہی کے لیے محبت کی جس سے محبت کی اللہ تعالی کے لیے محبت کی اور جس سے بغض رکھا اللہ ہی کے لیے بغض رکھا اور جس کو کچھ دیا اللہ ہی کے لیے دیا اور جس کو دینے سے روکا اللہ ہی کے لیے دینے سے ہاتھ روکا اتنی ہی باتیں اس کے لیے کافی نہیں <تصفح> دو باتوں میں دو لفظوں میں اس کا خلاصہ ہے ان وہ یہ کہ جس کا دل پاک اور صاف ہو تو اللہ کے لیے بھی اس کا دل پاک صاف ہو اور بندوں کے لیے بھی اس کا دل پاک <تصفح> اور صاف ہو اور جس کے اندر یہ بات ہوگی اس کو ایمان کی مٹھاس ملے گی جو حدیثی سے پہلے آپ کو پیش کی گئی جس کے اندر تین صفتیں پائی جائیں گی اس کو ایمان کی مٹھاس ملے گی نا جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو نمبر دو جو کسی سے محبت کرتا ہو کس لیے اللہ چلیے گو دیندار ہے نمازی ہے اور ایمان پر استقامت اختیار کرے اور کفر میں لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جس راگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے اگر یہ صفت آ گئی تو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ایمان کی لذت ادا کرے گا ایمان بھی بٹھاؤ شیخ الاسلام ابن تعمیرہ جیل کی سلاخوں میں ہیں اور مشقت کی زندگی ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں جنتی یہ اور بستانی فیصد میری جنت اور میرا باغ میرے سینے میں ہے ان حفصی خلبہ اور میری جو قید ہے وہ خلبت ہے اور قتلی شہاد اور میری قتل کیا میرا قتل تو ہونا کیا ہے شہادت ہوئے، اخراج بلدی، سیاح اور ملک سے ملک بدر کرنا میرے لیے سیر و تفریح ہے اگر جس قلعے میں ان کو بند کیا گیا جا مشقت در مشقت زندگی تھی کہاں کہ اگر میں اس قلعے کے برابر بھی اگر سونا ان کو دے دوں تو ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا ظاہری طور پر عذاب نظر آتا ہے لیکن باطر احمد حمس ایمان کی لذت اور سرور اور ایمان کی مٹھاس اور چاشنی اللہ نے ان کو ایسی چکھائی کہ دنیا کی تکلیف کا احساس نہیں ہوا اسی لیے انسان دل کی پاکیزگی کی وجہ سے جو شہید ہوتا ہے جو حدیث مسلم کی شریف کی شہید اللہ جد علام القتلی کہ ماں جد حدم حد النمل یعنی جس طرح شہید علم القطل کہ ماں جد و حدم حد النبل چیوٹی کاٹنے کی جو آواز ہوتی ہے کیوٹی کاٹنے کی جو تکلیف ہوتی ہے اتنی ہی تکلیف شہید کو ہوتی ہے اتنی محسوس ہوتی ہے اخلاص کا اثر حدیث مسلم شریف وغیرہ اتنی باتیں اس کے لیے کافی نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر فیصلے کے آگے انقیاد اور تسلیم سے مبرہ ہو اور اس کا دل پورے عزم و ارادے کے ساتھ دین اسلام پر صرف عمل پیرا ہونے اور اس کی اقتداء کرنے پر تیار ہو گیا ہو اور دوسروں کے اقوال و اعمال کو سے پوچھ ڈال لیا ہو اور اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کسی عقیدہ اور قول و عمل کو آگے کرنے کی رغبت و خواہش نہ ہو یعنی جس کا دل پاک صاف ہوگا تو قرآن حدیث کی بھی سچی محبت ہوگی ایک طرف دل پاک صاف ہے ماشاءاللہ اللہ تین جمعرات کا روزہ بھی رکھتے ہیں دوست اور احباب کے کام بھی آتے ہیں فقیروں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں لیکن بتایا گیا کہ اللہ کے نبی کی حدیض ہمارا ہی تو نہیں اتر اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی جاتی ہے لنگی پاجامہ کسنے سے نیچے جو لٹکائے گویا کہاں ہے جہنم کے اندر ہے تو وہاں پر بات تو نہیں مانتے ہیں بس کیا کرتے تھے چھوڑ دیتے ہیں یہ دلیل اس کی ہے کہ اس کا دل کیا ہے مریض ہیں وہ کیا ہے وہ مریض, مریض, مریض ہے اس کو ڈننے کی ضرورت ہے چلو اللہ تعالی فرماتا ہے رسول اللہ ان سمی علیم اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو اور اللہ سنتا اور جانتا ہے یہاں پر لاتوق بین عید اللہ اور کا کیا مطلب ہے اللہ اس کی رسول سے آگے انہیں بڑھو اس کا کیا مطلب ہوگا بھائی ذرا بتائیے ماشاء اللہ جزاک اللہ اچھی بات ہے میں چاہتا ہوں آپ لوگ مٹیریل لائیے ڈائریکٹ سلف کا قول نسل کیجیے ہم لوگ طالب علم ہیں میں تو بہت سی چھوٹا طالب علم ہوں اور اللہ پوری زندگی طالب علم طالب علموں کے ساتھ حشر کرے آپ اپنی دماغ کی اپنا استمبا مت پیش کیجیے کسی سلف کا قول پیش کیجیے نا سلف کی تفسیر پیش کیجیے قرآن کی تفصیل قرآن سے کیجیے قرآن کی تفصیل حدیث سے یہ سارا قوم سے چلیے جزاک اللہ خیر چلیے حضرت ابن عباس نے کہا یہ صاحب کی تفسیر میں لا تو قدم ابین الہ تقول و خلاف الک کتابیں اللہ یہ قرآن اور سنت کے خلاف مت بولو یعنی حقبات جب واضح ہو جائے سنت واضح و قرآن واضح ہے تو اس کو تسلیم کرو اور اس کے خلاف مت بولو اگر بولو گے تو تمہارے اعمال ہونے کا آگے نمبر دو مردہ قلب یہ قلب سلیم کے سراسر برعکس اور ضد ہے اور یہ اپنے پروردگار کی مارفت سے ناشنا ہوتا ہے اس کے حکم کے باوجود اس کی عبادت سے دور رہتا ہے اسے اللہ کی محبت اور غذا سے کوئی مطلب اور سروکار نہیں ہوتا ہے اپنے پروردگار کی غصہ اور ناراضگی کے باوجود ہر وقت دنیا کی لذتوں اور راحتوں میں مستغرق اور ڈوبا رہتا ہے ادنا دنیاوی منافع کی خاطر اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا ہے چاہے اس کا پروردگار راضی ہو یا نہ ہو یہ ایک لفظ میں میں بات کرنا چاہوں جس کا دل مردہ ہو جائے اس کی مثال قبرستان کی طرح ہے کہ قبرستان میں آپ جائیں گے آزان دیں گے اگر آپ تو قبر کے مردے آئیں گے اسی طرح جس کا دل مردہ ہوتا ہے وہ لاکھ تقریریں سنے بیان سنے اس کے قل پر آ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر ڈال دیتا ہے اللہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اس کے دلوں پر کیا لگ جاتا ہے زنگ لگ جاتا ہے تو پہلے قلب مریض ہوتا ہے اچھائی برائی دونوں ہوتی ہے اس کے بعد مجھے اور گنا کرتا گیا تو اس کا کل بھی مردہ ہو جاتا ہے احساس ختم ہو جاتا ہے اسی کو کہا کہ قوت فکر و عمل پہلے بنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے اس کی حیثیت ایسی ہے جس طرح مرے ہوئے آدمی کو چھٹی کاٹو گے تو اس پہ احساس نہیں ہوگا وہی حال آج دھماکے پر دھماکے آ رہے ہیں مصیبتوں پر مصیبتیں آ ہیں, خیز, معاملات ہمارے سامنے پوری دنیا کے مسلمانوں پر عالم جا رہے ہیں پھر بھی ابھوش میں نہیں ہے تو ہمارا دل مریض ہے या ہمارا دل مر چکا ہے یا اکثر لوگوں کا دل کہہ چکا ہے مر رہا ہے مر چکا ہے جی ابھی تک اور اللہ کے غیر کی بندگی میں مصروف رہتا ہے اور اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے نفس کے لیے کرتا ہے اور اگر کسی سے بوجھ رکھتا ہے تو اپنے نفس के لیے بوز رکھتا ہے اور اگر کسی کو دیتا ہے تو اپنے نفس کے لیے دیتا ہے اور اگر کسی کو دینے سے اپنے ہاتھ کو روکتا اپنے نفس کے اور اس کے نزدیک نفس کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہوتی ہے پس نفس اس کا امام نفسانی خواہش اس کی گائیڈ جہالت اس کا ڈرائیور اور غفلت اس کی سواری ہوتی ہے زبردست اور جان و دن اور فکر کے ساتھ دنیاوی اغراض کی تحصیل میں مستبرک اور خواہش نفس کے نشاہ اور زوال پذیر دنیا کی محبت میں دیوانہ اور مست رہتا ہے ہر قریب و بحری جگہوں سے اس کی آواز دے کر اللہ اور آخرت کی طرف دعوت دی جاتی ہے لیکن وہ اپنے کسی ناسے اور خیرخا کی آواز پر کان نہیں دھرتا ہے بلکہ ہر سرکش شیطان کی اتباع پیروی کرتا ہے اور دنیا ہی اس کے نزدیک رضامندی اور ناراضگی کا معیار ہوتی ہے اور نفسانی خواہش اس کو باطل کے علاوہ کی چیزوں سے بہرا اور اندہ کر دیتی ہے لہذا ایسے لوگوں کے ساتھ میل جل رکھنا اور معاشرت اختیار کرنا بیماری کا سبب زہر نوش کرنے کے متعدد اور ہلاکت و تباہی کے اسباب میں سے جی اس لیے کہا گیا اچھے ساتھی کی مثال مش دھونے والے کی طرح مشک دیکھا کتنی اچھی خوشبو ملا یا نہیں ملا نیپال میں اور کشمیر میں تیار ہوتا ہے مچھر بھی ہم جانتے ہیں مطلب یہ کہ کیسے بناتے ہیں لوگ بہ رہا تو کہنا یہ ہے کہ مشک جو ہے یہ جو مشک والا یا تو آپ کو خوشبو دے گا یا نہیں بھی دے گا تو کم سے کم خوشبو آئے گی نا اچھے آدمی کے ساتھ رہیں گے تو اچھا ملے گا اور برا آدمی کے ساتھ رہیں گے تو اگر तो برائی سے بچنا بھی چاہیں گے تو دھواں لگے گا دیکھیے نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کا حجر کس کے ساتھ ہوا اور اللہ نے صحاب کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحبت نصیب فرمائی تو کیا رضی اللہ عنہ عنہ کی سنت ملی یا نہیں ملی تو اس لیے مشرق اور کافر کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے اس کا حجر اسی کی طرح ہے مسلم شریف کی حدیث منجامہ مشرق وہ سکھنما ہو فعین نما ہوا متن جو مشرق اور کافر کے ساتھ بد و بیش اختیار کرے اس کے ساتھ رائے رہے کھائے پیے گھومے پھرے اس کا حر بھی اسی کی طرح ظاہری طور پر مردہ دل آدمی کے ساتھ رہو گے تو آپ کا دل بھی مردہ ہو جائے گا قال عبداللہ بن رسول امام کے نے اور امام حنات نے اپنی کتاب زوت میں نقل کیا ہے لیس بن نبی سلیم سلوکل تھوڑا سا کلام ہے ایشور کیا لا یوشقلوب و قلوب ظاہری طور پر جب کسی قوم کی مشاورت اختیار کی جائے گی سمجھتے ہیں میری بات وہی کافر مشرق کافر مشرق کا دل مردہ ہوتا کہ نہیں ہوتا اللہ نے کئی جگہ کہا ہے وہ مردہ ہے کافر کی مثال مردے کی کیے مومن کی مثال سند نے کی بہت ساری جگہوں پر مثال ہے قرآن میں چلی تو اگر کسی کافر مشرق قوم یا کسی مبہوس قوم اور مغصوب علیہ قوم کی مشاورت اختیار کرو گے تو اللہ دل بھی انہی کی طرح کر دے گا اور انہی لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے ابن عمر کا فتوا شیخ الاسلام ابن سیمیا نے اپنی کتاب اقتداؤ سراطن سخیم نے نقل کیا یاد رکھا مم بنا فی بلادل حاجم و سنوز اور مہاراجان یومل چلیں چلیں وعلیکم السّلام نمبر تین قلب مریض ایسا دل کی اس میں زندگی اور بیماری دونوں عناصر ہوتے ہیں اگر ایک عنصر اپنی طرف کھینچتا ہے تو دوسرا عنصر اپنی طرف ان دونوں میں سے ایک کے غلبے سے اس میں اللہ تعالی کی محبت اس پر ایمان و یقین اس کے لیے اخلاص اور اس پر توقل جیسے سوات پیدا ہوتے ہیں یہ اس کی زندگی کے اسباب میں سے ہیں اور اس میں شہرتوں سے محبت دنیا کو آخرت پر فوقیت دنیا کے فصول کے لیے حرص حسد تکبر اور خود پسندی کی سوات پیدا ہوتی ہیں تو یہ اس کی ہلاکت و تباہی کے اسباب میں سے جب جالیات میں آتے ہیں اور مشاہر کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ تبھی چاہتی ہیں کہ اسی میں رہیں اور جائیں تو ادارہ قائم کر دیں اور سینکڑوں لوگوں کو کتاب سننے پڑ جائیں اور پورا پیسہ خرچہ کریں گے جب یہاں سے نکلے اور گندے ماحول میں گئے بازاروں میں گئے یا نیٹ کے اوپر گئے ڈیٹ کے اوپر گئے تو کیا ہو گیا خیالات دی دی بدل جاتے ہیں تو یہ قلب مریض ہے لیکن جس کا کلب زندہ ہوگا وہ دوستوں کے گود میں ہو یا تلواروں کے سائے میں ہو ہزار برف گرے لاکھ آندیاں برستے جو پھول کھلنے والے ہیں وہ کھل کے رہیں گے اس کے ایمان کا کون کھلتا رہتا ہے ایسا استحکامت اسی گرد اس لیے حضر بصری دعا کرتے اللہ امن طور گنا ورسو قلع استقامت بہترین حل ہے قلب مریض کا بہترین علاج یہ کہ استغفال کرو کثر سے کثرت سے استفار چلیے آگے چلیے اس طرح جب وہ جب دو ایسے دائیاں اور جذبوں کے درمیان گھری رہتا ہے کہ ان میں سے ایک اس کو اللہ اس کے رسول اور دار آخرت کی طرف بلاتا ہے اور دوسرا دنیا اور ختم ہو جانے والی زندگی کی طرف دعوت دیتا ہے یعنی بازار کے لوگ آپ کو بلا رہے ہیں جہنم کی طرف کتنے کی طرف اور جانیات کے مشائق آپ کو بلا رہے ہیں کن جنت کی طرف چلیے آگے وہ اپنے ذوق اور طبیعت مناسبت, مناسبت کے لحاظ سے ان دونوں میں سے ایک کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے پہلا قلب زندگی سے لبریز متوادح نرم و اداس اور باشعور ہوتا ہے دوسرا زندگی سے خالی اور انتہائی خشک اور بجان ہوتا ہے اور تیسرا مریض دل ہے تیسرا مریض دل ہے تو اور وہ یا تو امن و سلامتی سے قریب ہوتا یا ہے یا ہلاکت و تباہی کے یعنی چلیے کوئی بات نہیں کوئی تشریح کی ضرورت نہیں سب الحمدللہ ہو چکا اللہ تعالیٰ کرے, آگے دل کے امراض, دل امراض اور اس کی صحت کی نشانیاں مریض, مریض دل کی نشانیاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا اندر بیمار ہوتا ہے اور بیماری, کی بیماری بھی بہت سخت درجے کی لیکن اسے اپنی اس بیماری کا احساس و شعور نہیں ہوتا ہے یہاں تک کہ مر جاتا ہے پھر بھی اپنی موت کے سبب کو دل والا سمجھ نہیں پاتا اس کی بیماری یا اس کی موت کی نشان یہ ہے کہ اسے معاصی اور گناہوں سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے اور اسے حق بات کی جہالت اور نہ اپنے باطل العقائد سے دکھ درد ہوتا ہے اس کی دل... مثال دیتا ہوں میں جب آتا ہوں کبھی کبھی آسان ہوتی ہے نا دفعہ دفع, دفع, دفع چھوٹ گئی تو کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ نماز وہ ہو ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی سینکڑوں نہیں تو کم سے کم دسوں بیس کے لوگ کٹے پر یا چوراہوں پر بیٹھے ہوئے آرام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ مسلمان نہیں ہے لیکن بعض لوگوں کو دیکھا ہے سلام کرتے ہوئے اس سے محسوس ہوا کہ یہ ہیں لیکن ان کا دل مر چکا ہے اور ان کی حیات ختم ہو چکی ہے اس لیے نماز میں نہیں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی زندگی فرمائے اور ہمارے دلوں کو بھی بالدگی اور قوت ادا فرمائیں جی کیونکہ اگر اس کے دل میں ایمان کی زندگی ہوتی تو اسے یقیناً اپنے دل کی زندگی کے اعتبار سے برائیوں کے ارتقاب اور حق بات کے نہ جاننے سے بہت تکلیف پیدا ہوتی اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسے اپنی بیماری کا علم تو ہوتا ہے لیکن اس پر جب دوا کی تلخی بہت زیادہ ہوتی ہے تو پھر اپنی تکلیف کے باقی رہنے کی دوا کی تلخی پر ترجیح دیتا ہے ایک مثال ایک سگریٹ سے مثال دیتا ہوں جو سمجھ میں گا جس کا دل مریض ہے لیکن دل زندہ ہے اگر اس میں تو وہ سگریٹ پیئے گا تو جا کے پیسانے میں پیے گا یعنی مثال پیتے ہیں لوگ اور یہ ایسے کرتے ہیں لیکن جب انسان کی حیا ختم ہو جائے سے غیرت ہو جائے تو اس بڑے چھوٹے کی دمیل نہیں ہر جگہ اون کر کے پیتا رہتا ہے سمجھ میں آئی بات نا تو اس لیے بے حیا بادشر کے خائی کن شرم وز بگزار بادشاہی کن حیا رکھو گے تو بادشاہی ملے گی بے حیائی رہو گے تو ہر جگہ بے حیائی ہمیشہ و خاص ہو جاؤ گے لہذا یہ بھی ایک علامت ہے کہ جس کے اندر حیا اور شرم ہے وہ لوگوں کے سامنے بھی گناہ کرنے سے ڈرتا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استا من اللہ حق الحایہ اللہ سے سہایا کرو جیسا کہ ہایا کرنے کا حق ہے صحابہ نے کہا کلونا الحمدللہ سب لوگ اللہ جہیا کرتے ہیں کہاں اللہ سے حیاء مطلب کیا ہے ورا من استحیاء من اللہ جو اللہ سے جہایا کرے اس کے چاہیے کہ بریہ فضل ہوا ہوا سر کی حفاظت کرے اور سر میں جتنی چیزیں اس کی حفاظت دماغ کی فکر کی کام آنکھ کی زبان کی حفاظت کرے ولی حسط وا ہوا اور پیٹ کی حفاظت کرے اور پیٹ میں جتنی چیزیں حلال لوگ شرمگا کے کتنے سے بچے اور اللہ سے ہایا یہ ولید موت کو یاد کرے اور ولیت کل موت اور مرنے کے بعد گلنے اور سڑنے کو یاد کرے ومن آباد اور آخرت ترکینت ہے دنیا اور اللہ کے ساتھ ہایا یہ ہے کہ دنیا سے وصینت کو چھوڑ دیں آخرت کی فکر میں اس لیے حدیث کی استحلی من اللہ کما استحلی مندرج الحال ہے قومنگ جس طرح قوم کے نیک آدمی کے سامنے گناہ کرنے سے ڈرتے ہو شرماتے ہو کم سے کم اتنا حیات اللہ سے کرو تو یہ اس بات کی دلیل ہے بے حیائی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا دل کیا ہو چکا ہے اور حیا ایمان کی شاخ ہے اس لیے کہ اس کے اندر ایمان کی رمق ابھی باقی ہے دن کی بیماریوں کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ نفع بخش غذا کو چھوڑ کر مضر اشیاء کی طرح مائل ہو جائے اور اسی طرح وہ نافع دوا کو ترک کر کے نقصان دہ چیزوں کے استعمال کی طرح مائل ہونے لگے لیکن اس کے برعکس سے ایک صحت مند دل کو نافع اور شفا بخش چیزوں کا علم ہوتا ہے اس لیے وہ اچھی چیزوں کو نقصان دہ اور مزید چیزوں پر ترجیح دیتا ہے لوگوں کے لیے سب سے نفع بخش غذا ایمان کی غذا ہے اور سب سے نافع اور مفید دوا قرآن کی دوا ہے سبحان اللہ، یعنی ایمان جسے صحابہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے تعلم ایمان ثم تعلن قرآن ابن عمر کا قول ہے کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا ایمان درست کیا اس کے بعد قرآن سیکھا فائدہ ہوا لیکن ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے وہ قرآن پہلے اور ایمان بعد تو اللہ تعالی نے ہماری تربیت یزر کی ہے و محمد کی صابہ پہلے تسکیاں ہونا دل کی صفائی ہو زرف اگر پاک ہے دل اس میں ہر چیز ہے پاک دل اگر صاف نہیں تو خاک عبادت ہوگی برتن اگر صاف ہے تو اس میں جو چیز وہ رکھیں گے صاف جائے گا اور برتن گندا ہے, ہے اس میں اچھی چیز بھی رہے. رکھیں گے تو وہ چیز بھی کیا ہو جائے گی تو دل کی صفائی رکھیں گے تو عام صحیح گے دل میں فساد تو عموماً فساد صحت مند دل کی علامات ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ دنیا سے رخت سفر باندھ کر دار آخرت میں نزول کرے اور وہ وہاں اس طرح قیام کرے جیسے وہاں کے لوگوں میں لوگوں میں کا ایک فرد ہو پھر وہاں سے مسافرت کے آ... مسافرت کے عالم میں دنیا کی طرف واپس آئے اپنی ضرورت بھر سامان لے کر پھر وہی لوٹ جائے جیسا کہ آمرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے ابن عمر دنیا میں ایک مسافر یا راستہ پار کرنے والے کی طرح زندگی گزاروں اور دل جس قدر بیمار ہوتا ہے اسی قدر وہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے اور دنیا ہی کو اپنا وطن سمجھتا ہے یہاں تک کہ اسی میں سے اس کا شمار ہوتا ہے صحت مند دل کی ایک, دل ایک دل تھوڑا سا یہ دیکھیے کہ دنیا سے رکھتے سفر باندھ کر دارے آخرت میں نظور کرے ہم دنیا میں ہیں تو آخرت میں کیسے چلے جائیں گے یعنی جسم کے اعتبار سے دنیا میں ہو لیکن اس کی روح اور اس کا قلب کہاں ہو آخرت. وہ اپنے آپ کو کونو من نے بنائی جیسے حضرت علی کا مشہور قول ہے نا کہ آخرت والوں میں بن جاؤ لا سکن میں نے بنائی دنیا دنیا کے بیٹے مت بنو آخرت کا فر بن جاؤ ہر وقت اس کے سامنے آخرت ہو قبر ہو حش ہو نشرو قیامت کا منظر ہو جیسے انہیں عباس کہتے کئی کہ بنا ہم ہنسے کیسے قبر ہمارے سامنے ہے قبر کے سوالات جوابات ہمارے سامنے آخرت کی منزلیں کے سامنے تو ہمیشہ اپنے آپ کو آخرت سمجھے آخرت آخرت کا فرض سمجھے اور دنیا میں اس طرح زندگی گزارے جس طرح سے کوئی آدمی سفر کر رہا ہو اور دھوپ لگنے کی وجہ سے کسی طرف کے سائے میں آرام کرے کہ جب دھوپ کم ہوگی تو ہم منزل کی طرف جائیں گے تو ظاہر سی بات آپ کی گاڑی ہو گئی خراب اللہ نہ کرے پنکچر ہو گئی لیکن گاڑی پنکچر ہونے سے آپ کسی نگی تھوڑی نہ پنکچر ہوئی تو اب آپ کیا کریں گے گرمی ہے تو کسی درخت کے سائے میں, چھاؤں چھاؤں میں آرام کریں گے کتنی دیر دو گھنٹہ تھینگا یا آپ انہیں پہ گھر بنا لیں گے بلڈنگ بنا لیں گے سوچیں گے چلو بلڈنگ دھوک لو اللہ کی ندی چل رہا ہی فرمایا نام رسول اللہ تما حسین بھی لو اتخذنا لکا یا رسول اللہ تعالیٰ ما ما دنیا ماری والی میں آپ نے فرمایا کہ میری مثال دنیا میں اس آدمی کی طرح ہے جو دھوپ کی گرمی سے شدت سے بچنے کے لیے کسی چھاؤں میں آ گیا ہو اور پھر اس کے بعد میں اپنی منزل کی طرف چل پڑے تو یہ کیفیت ہم لوگ اگر اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں تو واللہ اللہ دنیا ہی میں ایمان کی لذت اور مٹھاس نصیب ہوگی اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے اور اس کے بعد عبداللہ بن عمر والی جو حدیث پیش کی تو ہے آگے چلیں صحت مند کی ایک یہ بھی ہے کہ ہمیشہ انسان کو وہ اور ہوشیار رکھے کرتا رہتا ہے کہ اسے اپنے رب کی طرف عناوت نصیب ہو اور اسے اس کی طرف جھکاؤ پیدا ایک ہوئے جس کا دل زندہ ہوتا ہے نا کوئی بری بات دل میں پیدا ہوگی تو لگا اندر سے آواز آئے یہ کام تمہارے لیے صحیح جس کا دل زندہ ہوتا ہے نا اس کے لیے حدیث ہے البر امت القلب من القناہ کا فی صدری نیکی اور بھلائی ہے جو دل میں یقین ہو جائے اور گناہ ہوا ہے جو دل میں کیا ہوٹکٹ جی آگے چلے اور اسے اپنے رب سے اس آشق زہار کی طرح تعلق پیدا ہو جائے جیسے جسے اپنے محبوب سے ایک والانہ سے قائم رہتا ہے اور وہ اللہ یہ کی ترجمہ کیا اللہ رحم کرے لیکن ہم لوگ نے جو سمجھا ہے کہ عاشق کا ترجمہ جو ہے مناسب نہیں ہے جی چلے آگے اور ہاں وہ اللہ کی محبت پہ آ کر دوسری تمام محبتوں سے اور اس کو یاد کر کے دوسری تمام یادوں سے اور اس کی خدمت کر کے تمام دوسری خدمتوں سے مستقنی اور بے نیاز ہو جائے یعنی شفل اسلام سمیہ کی بات یہ یاد رکھیے کہ مثال کہتے ہیں کہ قلب حی اور سلیم کی مثال مچھلی کی طرح ہے مچھلی دیکھا ہے کہ نہیں یا کھائے کتنا بھی لوگ کھائے اللہ آپ لوگوں کو کھلا ہے مچھلی اس پہ رہتی خشکی پہ نہیں رہتی پانی پہ رہتی ہے لیکن اگر مچھلی کو یا مچھلی کو اگر آپ خشکی پہ رکھیں تو کس طرح تڑپتی ہے اسی طریقے سے جس کا دل زندہ ہے جس کا قلب روشن ہے اگر اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے یہ نماز چھوٹ جاتی ہے جماعت چلی جاتی ہے تو جس طرح ماہی بھی آپ کی طرف ماہی بھی آپ یعنی مچھلی جس طرح تڑپتی ہے ماہی بھی آپ میں یعنی خشکی بہت ہی تڑتی ہے اسی طرح اس کا دل کیا ہوتا ہے تڑپتا ہے یہ طلب سلیم کی علامت ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کیا ہے وہ اس کا دل زندہ, زندہ ہے جی صحت مند دل کی علامت یہ ہے کہ اس کا کوئی وظیفہ یا کوئی عبادت چھوڑ جائے تو اسے اس, اس بات کا اتنا رنج وغم ہو جتنا ایک مال و دولت کے ہر اس آدمی کو اس کے مال کے ظاہب ہونے سے نہ ہو صحت اسی جی. لیے اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا اللہ تو سلا سر فکار معاوت ہو جس یا سر کی نماز فوت ہو جائے گویا کہ اس کے مال و اسباب آل و اولاد سب تباہ و برباد okay. ہو گئے تو اسی طریقے سے سلب کے ہاں اگر کسی کی نماز چھوٹ جاتی تو بازار و قطار روتے تھے لوگ ان کی تعزیت کے لیے جاتے تھے کہ اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے آپ کے صبر اور تسلی کے سنا کہ یہاں آپ کی جماعت چلی گئی یہ ہے سلب کے واقعات ہیں اور یہاں تک ہے کہ اگر کسی کی نماز چھوٹ گئی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا حاصل کریں انہوں نے اعلان نہیں کیا اگر ایک نماز کسی وجہ سے چلی گئی اس نماز کو نفل نماز سات ستائیس, ستائیس بار پڑھا یعنی نفل کی نیت سے کتنا پڑھا فرض کے علاوہ ستائیس یعنی ستائیس رکعتیں پڑھی انہوں نے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ایسا کریں لیکن یہ دیکھیے کہ کیسا اللہ کے ساتھ تعلق تھا کہ جب کوئی عمل چھوٹتا تھا تو اس کا نفس کیسا ملامت کرتا تھا جی آگے چلیں صحت مند دل کی کرامت یہ بھی ہے کہ اسے اللہ تعالی کی عبادت کرنے کا اس قدر شوق اور رغبت ہو جس پتہ بھوکے آدمی کو کھانے اور پینے کی چیز ہو سکے حضرت عیاء بن معاہد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جسے اللہ کی خدمت کر کے خوشی مسرت حاصل ہوئی تو تمام لوگوں کو اس کی خدمت کر کے خوشی مسرت حاصل ہوئی اور جس کی آنکھوں کو اللہ سے ٹھنڈک میسر ہوئی تو تمام آنکھوں کو اس کی طرف دیکھ کر ٹھنڈک میسر ہوئی یعنی جو اللہ کا ہو گیا اللہ بھی اس کا ہوگا اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں کہتا ہے نہیں کہ میں فلاں بندی سے محبت کرتا ہوں جدید تنبی سے محبت کرو جبلی علیہ السلام آواز لگاتے ہیں یا اہل ان اللہ فلان یاب الفلا البو فہب الما فی الحلقل اب زمین میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے ان الدینہ الحاث سید اللہ الرحمن غدہ جو لوگ ایمان اور عمل کے پہتر ہوتے ہیں ہم قریب اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں داخل کر دے گا جی صحت مندر صحت مندر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے تمام فکریں کٹ کر ایک فکر میں سمٹ جائیں یعنی اللہ اس کی عبادت کے لیے ہو جائیں صحت مندر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اوقات کو ضائع کرنے میں اس قدر بخیل ہو جتنا ایک بکیل شخص کو اپنے مال پر بخلنا ہو جیسے بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے جب گھر میں داخل ہوتے تو کیا کرتے نماز پڑھتے اور جب گھر سے نکلتے تو نمبر یہ آثار تو ہیں اور حمد اللہ حدیث بھی مل گئی اللہ کے مدد سے شیخ البانی رحمۃ اللہ نے سیاح مخل کی سب زندہ دل کی علامت کیا اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گھر سے نکلے اور دو رکعت نماز پڑھے ادا خرج امی منصلے ہی فصلاتے خرج امی من سے فصل لے رکھاتے یمن کا میم خرج یشو جب تم نکلو اور دو رکعت نماز پڑھ لو تو اللہ تعالی نکلنے کے فتنے سے یعنی باہر کے فتنے سے اللہ تمہاری وہی دا دخل تو منزل کا فصل لے رکھا تھا نہانے کا ممت گھر میں داخل ہونے کے بعد دو نماز پڑھ لو تو اس گھر کے فتنوں سے اللہ کیا کرے گا کیا کرے گا محفوظ فرمائے گا جی آگے جی اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ جب نماز میں داخل ہو تو اس سے اس کا سارا غم اور کابور ہو جائے اور اسے راحت و سکون ملنے لگے اور نماز سے اپنی آنکھ کی ٹھنڈک اور اپنے دل کا سامان سامان سرور محسوس کرنے لگے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے سرور کیا ملے گا نماز پڑھتے ہیں جب میں سر بچہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنا معنا تجھے کیا ملے گا نماز میں بعض لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کا کوئی سامان گم ہو جائے یا گھڑی گم ہو جائے یا جیسے میرے شہادت ابھی نہیں ملے اللہ آسان فرمائے تو نماز پڑھو اور بغیر خوشی والی نماز پڑھو بغیر خوشی والی نماز پڑھو تو شیطان ڈالے گا کہ یہ تمہاری گڑی فلاں جگہ ہے فرا کس میں ہے بولیے نا بھیا بولتے گاڑی کے اندر موجود ہے یا تمہارے الماری میں موجود ہے شیطان اس کو یاد دل... دلا بخاری جب انسان نماز پڑھتا ہے شیطان آتا اذکر کو رکھا بیس سال پہلے کی بات یاد دلائے گا پندرہ سال پہلے اگر کسی شیخ کے ساتھ گئے اور کسی ہوٹل میں ناشتہ کیا یا کھانا کھایا اور چائے بہت اچھی تھی تو وہ بات نماز میں یاد دلائے گا ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو قدم رحل مینون اللہدی صلاحیت ہاں جس کے اندر ہوگا اسی کو ٹھنڈک محسوس ہوگی اور اسی کے لیے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے جی صحت مندین کی علامت یہ بھی کہ وہ اپنے رب کی یاد سے کبھی سست نہ پڑے اور نہ اس کی خدمت, خدمت سے گھبرائے اور نہ اس کے غیر سے اسے ان سے ملے ہاں سوائے اس شخص ہے جو اس کو اس کے رب کی طرف نشاندہی کرے اور اس کو اس کی یاد دلائے یعنی بدیکر اللہ ارا بدکر اللہ یہ تو ال اللہ نبی دعا کرتے تو اللہ ہم سلو کو نب سم اور آپ اگر ہم آپ کو لفاف میں بند کر کے اگر مثال کے طور پر ایک بات بتاتا ہوں اگر سب کو پانچ سو ریال دیں اگر اللہ ہمیں دے تو آپ لوگ خوش ہوں گے کہ نہیں ارے بتا رہے میں پوچھ رہا ہوں پانچ سو ریال اگر لفافے میں دیا جائے تو سنو میں ایک ہدیہ دے رہا ہوں آپ کو ان شاء اللہ فل باقی اللہ مال ختم ہو جائے گا لیکن علم ختم پانچ نہیں پانچ لاکھ ریال سے زیادہ قیمتی ہدیہ دے رہا ہوں نبی حدیہ کیا ہے وہ حدیث الحمد میں نے ساری سندوں کو پڑھا الحمدللہ مختلف الفاظ ہیں شداد سے کیا اذا رأيت الناس الذهب من الكلمات جب دیکھو اور پھر روایت الناس یا, الذهب والفضل یا دینار و دیرہ جب دیکھو برو لوگ دینار و دیرہ کو جمع کر رہے ہیں یا سونی شادی کو جمع کر رہے ہیں دنیا میں بھاگ رہے ہیں تو تم یہ خزانہ جمع کرو یہ اللہ والا خزانہ جمع کرو اور اللہ والا خزانہ کیا ان کلمات کو پڑھو اللہ یسو کے سواد وہ سلو کر عظیمت الرشد رسم و سلو کا مجبع رحمتِ محمد فرطق شکر ان سلوک وحسن عبادت کی وسلوک کلب سلیمن ولیسان صابق اللہ سلوک واحد عالم وسطمات اللہ اس دعا کو پڑھو گے سارے فطروں سے اللہ بچائے گا اللہ آپ کا دل بھی پاک کر دے گا دولت و پیسے کے فطرے سے بھی بچائے گا اور اللہ آپ کی ضرورت کی تکمیل بھی فرمائے گا مجمع میں اس مجمے میں پوچھتا ہوں مشاعر کو چھوڑ کر ہمارے یہ اخبان ہمارے یہ احباب ہمارے یہ چمکدار چمکار نہیں چمکدار چہرے روشن چہرے بارک اللہ فیقو منفی من ان میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو اس دعا کو سنا دے اس بھرے مجمع میں کون سنائے گا میں نے بڑے بڑے جگہوں پر کہا لیکن الحمدللہ بہت کم جگہ پر لوگ ہوئے جو تیار ہوئے اس کو یاد کرنے کے لیے اور جنہوں نے یاد کیا الحمدللہ مکمل یاد کر لیا اللہ کے فضل سے تو آپ لوگ بھی کل میں سلیم چاہتے ہو دنیا کرم کی بھلائی چاہتے ہو آپ ان لوگوں کی درمت ہو جاؤ جو ریال رعاض خیال بدلتے ہیں آپ ثابت ختم ہونا چاہتے ہو اس دعا کو پڑھو اللہ امین جو میں نے ابھی بتایا صحیحہ میں یہ روایت موجود ہے میں شاید آپ کو لا کے دیں گے چلیے آگے چلیے اور اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اسے اپنی... جی آپ کون سے اللہ امین یہ سلو کا سبات فلم. میں ابھی ایک بڑے شیخ کے پاس گیا اپنی پریشانی کی شکایت کی سب کو نصیحت کی ضرورت پڑتی ہے اپنے مسائل کو پیش کیا میں چھوڑ دینا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں یہاں سے نکل جاؤں گے. تو انہوں نے کچھ نہیں کہا کہا کہ اسی دعا کو پڑھو اللہ حفاظت اللہ یہ سلوگر سوال اس لفظ کو بہت امر معنی دین یعنی دین پر اللہ استحکامت اور سابق قدمی نصیب فرما جیسا دیش ویسا بھیج کرو اس طرف کچھ ج... چلو اس طرف کچھ ادھر کی ہوا ہو ایسا نہیں استحکامت اللہ سے مانگنا ہے عظیم ہے جی اور اس کی یہ اب یہ دیکھنا ہے کہ آئندہ کتنے لوگ سناتے ہیں میں اسے پہلے نہیں ذکر کیا جاتا ہے اسے پچھلے درس میں اللہ رحم کریں میں سمجھا کہ میں اکثر پیش کرتا ہوں اس کو نہیں ہس مسلم میں میں متقل ہوں ہر چیز ہز میں تھوڑی نہ ملے گی ارے تو پھر ہم مدرسے کیوں کھلے گئے کی ضرورت کیا رہے گی سارا مسئلہ مسلم سے تھوڑی لانا ہوگا جی ارے وہ سات مرتبہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ عثمان بن کو کہا جو در تھا انگلی کی جگہ ہاتھ رکھو اور بسم اللہ تین بار آؤ اور سات بار آؤ تو گئی وہ قدرتی وہ سلطان بھی شرح پڑھ جب انہوں نے پڑھا تو اللہ نے ان کی تکلیف دور کر دی اتنی مشہور ہے دعا ہے وہ بھی ہس مسلم میں موجود نہیں ہے تھوڑی نا ہے انسانی عمل ہے لیکن بہت بہتر کتاب ہے اس سے بہتر اور جامع کتاب دعا کے موضوع اور اختصار کے ساتھ ہمیں کوئی دوسری کتاب نسیم نہیں ہوئی جی اس میں نہیں پہلی والی جو میرے پاس ابھی نسخہ میں دکھلاتا ہوں ہسو مسلم کا پہلا نسخہ جو لال نسخہ ہے میں ابھی بھی رکھے ہوا ہوں اس میں نہیں ہے بعد والے نسخے میں اضافہ ہوا ہوگا اور اس میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں اس کی شرح بھی ایک شامی عالم نے کی ہے اس کے اوپر شیخ نے اس پر وقت تعلیم چڑھائی ہے وہ بھی میں پڑھا چلیے کون یہ روایت ترمیدی میں بھی اور مسلم میں بھی ہے لیکن فرق ہے ترمیدی کے الفاظ الگ ہے مسلم کے الفاظ الگ ہے مسلم کے کی الفاظ کیا ہے بسم اللہ اعود بلّہ وہ قدرتی منشراجر مسلم کے او اور ترمیدی کے الفاظ ہے کون ایک منٹ بسم اللہ استاد ارود اللہ ہے وہ قدرتی وہ من شر ما, من شر ما یہ فرق ہے الحمد للہ دونوں کا فرق ہے دونوں روایتوں کا میں اللہ کے فضل سے میری ہم نے قطب سہ قطب سطہ جو کی جو کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں ہم نے اپنے مشاعت سے بنی استعمال پڑھنے کی کوشش کی اس لیے حدیث حفظ نہیں ہے مجھے لیکن کلاس میں میں نے محنت سے پڑھا اور لوگوں کو مذاکرہ کرایا تو کچھ باتیں ذہن میں کہیں, کہیں کہیں رہ گئی ہیں کہ بخاری میں یہ ہے اور مسلم میں یہ الفاظ ہے ایسا آپ نہ سمجھے کہ میں حدیث کا حافظ ہوں سمجھ میں آئی برس میں جو بیٹھے ہیں مشاعر کے اور مذاکرہ جو کیا تو اس کی تھوڑی بہت برکتیں ہیں جزاک اللہ سے چلو دعا جو ہے ترمیزی کیا آپ کو یہ ترمیدی میں بھی ہے لیکن میں نے اس کو صحیح ترغیب میں دیکھا اور علامہ البانی نے اس کو صحیحہ میں نقل کیا ہے لیکن شیخ نے ترمیدی کا حوالہ دیا آپ اس کو نقل کر لیں اور اس کے اوپر جو ضعف ہے اس سے آپ متاثر نہ ہوں کیونکہ اس کی مختلف سندوں کو میں نے دیکھا ہے یہ حدیث جو حسن درجے تک بالکل پہنچتی ہے کہ مختلف الفاظ ہیں حدیث نمبر تین ہزار چار سو یہ تو بہت اچھا کام کامیاب حبیب حدیث نمبر ہزار چار اب یہ دیکھنا ہے کتنے لوگ سناتے ہیں اگر اللہ نے آئندہ آنے کی توفیق نصیب فرمائی تو انشاءاللہ اور انعام بھی رکھا جائے گا جی جی اور دورے کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ یہ دعا بو لے کے جاؤ گفٹ اس میں یہ لفظ ہو اللہ من نسل کا کلبن سلیمن ولیہ سانم سال بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں مسلسل اسی لفظ کو پڑھتے رہتے ہیں اللہ من نسل کا کلبن سلیمن وان سال آگے چلیے اور اس کی علامت یہ بھی ہے کہ اسے اپنی تسکینیت کا خیال و پاس ہو پاس اس کے اپنے عمل سے کہیں زیادہ ہو اور اخلاص و سچائی اور لوگوں کی خیر خواہی کا حقوقر ہو اور مداومت عمل نفس اور احسان کا غیر درجہ خیال رکھتا ہو اس کے باوجود ان باتوں کا خدا تعلی کو فضل و احسان سمجھتا رہے اور اپنے کو سراپا کوتا اور قصوروار یعنی انسان اللہ سے بھی ڈرتا ہوں اور بندوں سے بھی محبت کرتا ہوں لیکن اس کو اپنی خوبی نظر نہیں آئے بلکہ اپنی کوتا نظر آئے اور جو بھی نیکی کرے یہ سمجھے کہ اللہ کا فضل ہے لیکن یہ ڈرتا ہوں کہ اللہ ہماری کوتا کو معاف فرماؤ ہم نے اللہ کی عبادت نہیں کی جیسا کہ اس کی عبادت کا حق ہے جی ابھی مغرب میں کتنا وقت ہے انتیس سفا نمبر کتنا ہو گیا انتیس تک پہنچے ابھی کم سے کم جو ہے ہمارا جو گیس ہے جہاں تک میں لایا ہوں وہ صفا نمبر کم سے کم ہم کو ساٹھ نو انہتر درجے تک جانا ہے شیخ الیاس کے جاننے والے کا واقعہ پیش کرنا ہے چلیں انشاءاللہ یہ مغرب اور عشاء کے بیچ میں کتنا وقت ملے گا وہ ایک ایک تو آپ لوگ یہ اسی رفتار میں چلنا چاہتے ہیں یا دوڑنا چاہتے ہیں یہ <تصفح> رفتار کی ہے چلیے جزاک ایک پیج اور پڑھ سکتے ہیں ایک پیج اور گنجائش ہے اے ولہ اور بہتر ہے دل کی بیماریوں کے اسباب کی بیماریوں کے اسباب جو فتنے دلوں پر پیش ہوتے ہیں وہی ان کی بیماری کا سبب ہوتے ہیں جن میں خواہشات اور شبہات خاص فتنے ہیں خواہشات کے فتنے سے برے عزم و ارادے پیدا ہوتے ہیں اور شبہات کے فتنے سے علم اور رقی دے گا تھوڑا میں اختصار والی بات کہتا ہوں فتنوں سے متعلق فتنے پیش کیے جائیں گے یہ حدیث میں پیش کر چکا نا اسامہ بن سید کی اور چینلوں سے کتنے آئیں گے یہ حدیث بھی میں نے مصنفی نبی شبہ کے حوالے سے پیش کی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے ان کے بارے میں یہ مصن احمد کی ان نماخ سے علیکم من شاہباد من فی بتونکم و فروج حکملہ گمراہ کُ الفتنوں سے میں تمہارے اوپر ڈرتا ہوں کیا بھائی گمراہ کل فتنوں سے میں کیا ہے یہ شہباد کے فتنوں سے شہباد کے فتن سے اور گمراہی اور شہباد کے فتنوں سے ڈرتا ہوں وہ مد اللہۃ الفتن اور ان فتنوں سے جن کی وجہ سے تم کیا ہو جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے تو یہ فتنے دنوں پر پیش کیے جائیں گے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالی آخری زمانے میں لوگوں کو کیا کرے گا آزمائے گا جو حدیثہ کی تو رز الفتن و القلوب کر حسیر رعودن جس طرح چٹائی دیکھا ہے نا چٹائی کی کاری اور چٹائی کی کاری جو ہوتی ہے نا اس کی اسی طریقے سے کے بعد دیگر فتنے نازل ہوں گے جو ان فتنوں کو قبول کرے گا اس کے دل پر کالا دھبا لگے گا جو انکار کر دے گا اس کا دل کیا ہوگا صاف اور ستھرا ہو جائے گا جس کا ذکر آئے گا آگے جی حضرت فضیفر علی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہ اتنے دل پر چٹائی کے چٹائی کے ایک ایک لکڑی کی طرح پیش ہوتے ہیں تو جو دل اسے قبول کر لیتا ہے اس دل پر ایک سیاہ نقطہ کی طرح چھپ جاتے ہیں اور جو دل اس سے انکار کرتا ہے اس پر سفید نسخہ چھپ चुण جاتا ہے جاتا یعنی لگ جاتا ہے جی اس طرح دل دو حصوں میں بڑھ جاتے ہیں ایک دل تو انتہائی کالے رنگ کے پیالے کا شکل اختیار کر لیتا ہے جس میں نہ کسی بھلی بات کو قبول کرنے کی صلاحیت باقی رہ جاتی ہے نہ ہی وہ کسی بری بات کو برا سمجھتا ہے بس وہ اس چیز کو قبول کر لیتا ہے جسے نفس اس کو عطا کرے اور دوسرا سفید دل جسے کبھی بھی کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں تو فتنوں کی بیماری کے وقت دلوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حصوں میں تقسیم فرما دیا ہے ایک وہ دل جب اس پر کوئی فتنہ تاری ہوتا ہے تو وہ اسے ایسے جذب کر لیتا ہے جیسے روی جیسے روئی پانی کو جذب کر لیتی ہے جس کے سبب اس میں سیاہ داغ پڑ جاتا ہے اس طرح جتنے فتنے دل پر تاری ہوتے ہیں وہ سب کو جذب کرتا رہتا ہے یہاں تک اس کا رنگ انتہائی کالا بھجنگ سیاہ رنگ میں ڈوبے ہوئے پیالے کی طرح ہو جاتا ہے اور جب وہ پوری طرح سیاہ ہو جاتا ہے تو اس پر یہ دونوں خطرات اور بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں جو اسے تباہ و برباد کر ڈالتی ہیں پہلی بیماری تو یہ ہے کہ نیکی اس کے اوپر بری بن کر پیش ہوتی ہے اس طرح وہ نہ, وہ نہ کسی نیکی کو نیکی سمجھتا کسی برائی کو برائی سمجھتا اور بسا اوقات یہ بیماری اس پر ایسے جم جاتی ہے کہ وہ بھلائی کو برائی سمجھنے لگتا ہے اور برائی کو بھلائی اور سنت کو بدایت اور بدائت کو سنت اور حق کو باطل اور باطل کو حق اور دل کی دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت کو اپنی خواہش کے فیصلے کے تابع کر دے اور اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اپنی خواہش کا تابے دار بن جاتا ہے اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جس نے اپنی خواہشات کو کیا بنا لیا معبود بنا لیا جی البتہ سفید روشن دل تو اس, کی, اس میں ایمان کی روشنی چمکتی رہتی ہے اور ایمان کا چراغ اس میں ہمیشہ روشن رہتا ہے تو جب بھی کوئی فتنہ اس پر تارے ہوتا ہے تو وہ اسے برا لگتا ہے اور اسے دور کر دیتا ہے اس طرح اس کا نور اس کی چمک کے ساتھ مسلسل پڑتا رہتا ہے یہاں پر یہ تو ختم ہو گیا نا میں انتظار کیا چلیے اب حدیثیں سنیے دو ایک آدھ دو حدیث جو حدیث جو ہے ردیب عمر وغیرہ سے موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں فتنوں کا تذکرہ کیا کہ جب فتنے دنوں پہ نازل ہوں گے جیسے آپ نے سنا نا تو فتنے جو لوگ قبول کریں گے ان کا دل مکمل کیا ہو جائے گا اور جو انکار کریں گے ان کا دل مکمل کیا ہو جائے گا سفید ہو جائے تو اس سلسلے میں آپ نے فتنس الحلاس کا تذکرہ ہوتا ہے ہلس کہتے ہیں اس کپڑے کو جو اونٹ کے کس کے اوپر ہوتا ہے جہاں کجاوا جہاں پہ بیٹھتے ہیں उبار. اوپر جو رہتا ہے یعنی وہ فتنے چمٹ جائیں گے اس لیے کہا گیا فیتنے کے وقت احلاس الم گھروں کو لازم پکڑو تو فتنص جو ہے وہ حرب اور حرب ہے نمبر ایک کیا ہوگا یعنی جنگ اور جدال کا ماحول ہوگا لوگ اپنی جگہوں کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگیں گے سمجھ میں آ رہی بات نا یا ان سے بھاگیں گے یا اپنی جگہوں کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگیں گے سب ایک دوسرے سے کیا کریں گے نفرت کریں گے یہ فطنت الحرب ہے حرب و حرف دوسرا فتنا ہوگا خوشحالی اور فارغ البالی کا خوشحالی اور فارغ البالی کا فتنہ ہے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنۃ الدوحیمہ کا تذکرہ فرمایا کہ یہ فتنہ ایسا ہوگا کہ ہر ایک کو تماچا لگ جائے گا پٹائی لگے گی یعنی یعنی اس سے ہر آدمی دو چار ہوگا ایک آدمی صبح میں مومن ہوگا شام میں کافی شام میں مومن ہوگا صبح میں کافی یہ بالکل آخری زبان ہے فتنے بڑھتے بڑھتے جائیں گے نا تو جو جتنے جن کے دل سیاہ ہو گئے کالے ہو گئے ان کا خیمہ الگ ہو جائے گا اور جن کا دل روشن ہے صاف ستھرے ان کا خیمہ دو خیموں میں لوگ بٹ جائیں گے سمجھتے کہ نہیں ایک حدیث سے مصرے کی تشریح نہیں ہوتی میرے دوست تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے فرمایا او کا جب دو خیمے میں لوگ بڑھ جائیں سچے ایمان والے الگ اور منافقین اور گندے دل والے مردہ دل والے الگ تو اس دن یا اس کے کل یعنی آج اور کل کا کس کا انتظار کروال یہ دجال اسی وقت آئے گا نا دجال ظاہر ہوگا کب یہ سرو دجال اور اندفر من المسلم مسلمانوں میں جب شدید اختلاف ہوگا غربت اور افلاس ہوگی شدید اختلاف ہوگا اس وقت میں دجال کیا ہوگا ظاہر ہوگا اور ان میں بھی ایمان والے جو سچے دل والے وہ ایک طرف ہوں گے اور جن کے دل مردہ ہے وہ دوسری طرف ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر تو آپ کس میں شامل ہونا چاہتے ہیں بتائیے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آخری زمانے کے فتنوں سے اور دجال کے فتنوں سے بھی اللہ انہی کی حفاظت کرے گا جن کا دل الب سلیم یہاں کا سور ہے پڑھنے کی توفیق بھی اسی کو ہوگی دجال کے فتنس جس کا دل کیا ہوگا قلب سلیم ہے جس کا دل قلب سلیم نہیں ہوگا اس کو دجال کے وقت بھی سورہ سورکاب کی ابتدائی یا آخری آیات پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی وہی لبئی نموبئی نمائشت اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کریں اللہ کے فضل سے ہمارے شیخ نے بڑا احسان کیا اور صفا نمبر تیس تک آ گئے تو یہ تیس کے اوپر ایک شیر جو میں کہتا ہوں تو برا نہیں لگے گا یہ ہمارے وہ نادان بھائی فری میلاد کم پڑھتے ہیں اکثر فیس لیتے ہیں کسی سے تیس لیتے تھے کسی سے بیس لیتے تھے تو ہم بیس اور تیس والے نہیں ہیں سفا نمبر تیس